کان آنکھ ہاتھ پیر کوئی ایک حض وہ کاٹے آ گئے آ جائے حضرت مولانا دیات اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی عباسی کو یہ جگہ فتوے پر درزیے میں نکال کے دکھائی تھی بہت زیادہ خوش ہوئے بڑی دیر تک دعائے تھے تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام شیخ العرب ولجم صدر المدرجین دارال دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب داڑی کی شرع حیضیت مطالعہ کریں اسی طرح طالب علموں کی ہے سر ڈکا ہوا ٹوپی یا ماما لمبا کرتا صاف کپڑے یہ بھی شاعر میں تھے اس کو دیکھتے ہی تسلی ہو جاتی ہے کہ کئی دین پڑھنے والا ہے اللہ تعالی انہیں اور بڑھائے اور محفوظ فرمائے خدا ان کا بیج اور تخم شاخیں اور پھل پورے جہان کو نصیب کرے طلبہ سرمایہ ہے عظیم اللہ نے دین کے قیوام کے لیے ان کو اقوام حیات بنایا ہے بے شک صفا اور مروا اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور دوسری آئے دی واطم الحجب العمرت علی ہدفیہ کے نزدیک یہ وجوئی فاصدہ ہے اختران فی نظم اختران فی حکم کو مستلزم نہیں ہے آٹھ وجوی فاصدہ میں سے ایک ہی بھی ہے سنت ہے حج میں موقع دے احرام باندھنے کے بعد واجب ہے اور ویسے سنت مستحبہ ہے خدا توفیق دے حلال کمائی محبت کے ساتھی امن طریق صحت سلامتی کے ساتھ تو بیت اللہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دے کل ہی دیکھ رہا تھا ایک تفسیر میں بلکہ امام راضی نے لکھا ہے فتلکا آدم میں رب ہی کی ایک توجہ جی ہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ہوا کو کہا کہ جا کے حج کر لو بیت اللہ کا ملائک پہلے ہی بیت اللہ بنا چکے تھے بنل بنل کا بتل ملائے کا سم آدم سم ب شی سم بنو سم ب اور جب آدم علیہ السلام نے وہاں پر حج اور عمرے کیے کعبے میں حق حکتالا نے ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے قبول فرمائی توبے کا آخری ماوا و مرجا وہ حرم شریف اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے لیے معاصی سے توبے کے ساتھ اہل محبت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے بے شک صفا اور مروہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے پس کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں بھی صحیح کر لے اور جو کوئی نیکی کا کام کرے پس بے شک اللہ قدردان جاننے والے جو کوئی نیکی کا کام کرے اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے دو استدلال کیے ایک تو یہ کہ عمرہ سنت ہے واجب اور فرض نہیں اور دوسرا یہ کہ صحیح مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ عمرے میں یا حج میں یعنی طواف کے ساتھ طواف تو مستقل عبادت ہے ویسے بھی آدمی کرتا رہے گا وہ بہترین عبادت ہے لیکن اگر بغیر عمرے اور ہچ کے یعنی طواف اس کے ساتھ نہیں ہے ویسے کوئی ثواب کے لیے صحیح کرنا چاہے تو ثواب نہیں یہ اہم مہم مسائل ہے بیان کم ہوتے ہیں ان الدین یک تو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں مانزلنا من البینات بین وہ جو ہم نے اتارے ہیں روشن دلیل اور ہدایات ممباد ماں بینا النا سفل کتاب بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے قرآن میں الاے گئے اللہ اللہ ان لوگوں پر لانت کرتے اللہ وہی اللہ رحم اللہ لانت کرتے لانت کرنے والے اگر چوری کی نیت سے خیانت کی نیت سے وقت پر کوئی مسئلہ بیان نہ کرے تو اس پر لانت ہے اگر زور کی وجہ سے ماحول سازگار نہیں صلاحیت نہیں ہے بجائے فائدے کے نقصان نظر آ رہا ہے تو وہ معاف ہے تابوس لئی مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اپنی اصلاح کی بیان کرنے لگے فولا کا تو بول ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا وہ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں ان اللہ دین کبر کو فار بے شک وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا مر گئے درا علی کے کافر الام لانت اللہ کا دن سے ان لوگوں پر لعنت اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی خالدین افیہ ہمیشہ اس لانت میں رہیں گے لا افوان ہو ملازاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب بلا ہوں ن ان کو مہلت دی جائے گی ان کو دیکھا جائے گا یعنی مہلت دی جائے گی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے دین چپایا ان پر پہلے لعنت کی اور جنہوں نے کفر کیا ان پر بعد میں کی دین چپانے سے دین کا بہت نقصان ہوتا ہے باقی کفر کرنے سے تو کافر کا نقصان ہے لوگ تو اس کے شر میں مبتلا نہیں ہوں گے توبہ توبہ جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ بتیجے سے بان جیسے ماموں کے لڑکے سے بھوبھی کے لڑکے سے خالا کے لڑکے سے بہنوئی سے پردہ ہے پردہ ہے کس کا بابی کا یہ تو سنڈے چڑھاتے رہتے ہیں نا بٹھاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ تو آدھی ہے پردہ ہے ہر رشتے کے وہ دو عزیز جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا پردہ فرض ہے تو بعض لوگوں نے بڑا شور مچایا ایسے نئے نئے مسائل میں نے کہا نیا نہیں ہے پکا ہے اور پرانا ہے چھپایا گیا تھا کھول دیا گیا ایک مولوی مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ تیرا بھائی نہیں ملے گا اور تو بھی بابی کے ساتھ پلنگ پر نہیں بیٹھیں گے باورچی خانے میں بابی روٹیاں لگاتی ہے یہ بابا جو ہے نا یہ کھاتا رہتا ہے باما پردہ کدھر ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ کے علاوہ میں نے کہا میرے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ کافی ہے اور یہ اگے پگے کس شمارے میں کون ہے ایک جگہ بہت شور ہوا میں نے وہاں کے امام صاحب کو کہا کہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں اس نے کہا مہربانی ہوگی میں نے کہا اس طرح نہیں پڑھاؤں گا آپ کے ہاں کتنے امام ہیں اس گاؤں میں اس نے کہا ستائیس میں نے کہا ستائیس کے ستائیس کی دعوت کرو خرچ میں دوں گا اور وہاں کے جو بڑے شیخ تھے سب کے بڑے فاضلی دیوبند جنہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے اتنی سختی تو نہیں ہے میں نے کہا اس کی صدارت رکھ اعلان کرو تاکہ سویرے آ جائے ہمیں حرام میں اس کے لیے گدیلے ڈالو اور بڑے شیخ کو اونچا بٹھا لو تاکہ لوگوں کو نظر آ رہا میں یہاں سے پہنچ گیا اور جمعے کی ممبر پر بیٹھ گیا اور شروع یہی سے کر لیا میں نے حدیث بخاری کی پیش کی پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ام الحم و جو دیور ہے خاون کا چھوٹا بھائی دیور ہم اس سے بھی پرد ہے بابی کا تو نبی نے کیا کہا الحم وہ تو موت سے بھی زیادہ زہریلا ہے اور اسے اور نہ اس سے تو لازمن ہوگا میں نے کہا حضرت یہ حدیث سے یہ کہا بالکل بخاری شریف کی تو میں نے کہا ہمارے ملک میں جو دیور ہو جیٹ کے ساتھ بابی انگیاں بانگیاں کرتی ہے یہ جائز نہیں جی میں نے کہا فکار کہتے ہیں کہ ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا آپس میں پردہ و فرد ہے یہ مسئلہ صحیح ہے بالکل صحیح دا جی کہ خبری خبر میں نے بدائی اور شامی اور مفسود پیش کر دی سب علماء بیٹھے ہوئے جی. بولا موت پکڑو دی گنا ہو سندر میں ہوتا ڈوڈئی اور ڈومنڈو راضی کا نا پترا لوگ بھی جمع ہیں دور تک کھڑے ہے باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ نہیں نماز کے بعد مجھے ایک آدمی کہتا ہے ان شاء کوئی خلاف نہیں ہوگا میں نے کہا خلاف جو کرتے ہیں وہ سارے موجود ہیں جب میں نے تقریر پوری کی میں نے کہا ان علماء میں سے جو عالم پردے میں گنجائش جانتا ہو اور میرے مسئلے میں کوئی کمی دیکھتا ہو میں اس سے درخواست کرتا ہوں اس کا شکر گزار ہوں گا وہ آئے یا بیان کرے میں یہاں بیٹھا وہ تاکہ میں دوبارہ جواب دوں علمانے کا بھی یہی مسئلہ ہے اس میں جس جو اختلاف کرے ہو مسلمان نہیں ہوتا پولاؤ یا کھی دو میں ارے جرم زیادہ تنگ گئی دین پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی فرض کے درجے میں <تصفح> فجر کی نماز میں سجدہ و بول مولوی نہیں پڑھتے تھے سو ایک سو دس مساجد میں شروع کرایا تھوڑا بہت ہزیا تعاون تو کرنا پڑتا ہے بتا خبر ہونا ہے کو تھا ملا بھی کر جیسے پوشو مچ اس نے فری نی ایس سی میں بھی بند دی گئی بند کی مہتا پر زما دی پیغمبر دی پیغمبر تو زمائے سرد و جا کو میں آدت کھولے میں میں کچ بلا کہ نہیں ہو سورت کا قرآن جی اکشے سے نہ وہ مرد ہے پٹے پٹے سی آئی میں اور لے گئے کل آگے جماعت مزر کی موٹر سائیکل والا کال آتا وہی لگیا جی وہی ہے یومی پر سار و شروع ایک سو دس میں میں شہر کے اندر شروع کرایا الحمد للہ اور اللہ ان کو جزائے خیر دے دیکھے ساجد اور فقیر اور نالائک کی درخواست قبول کی اور اللہ انہوں نے اور ہم سب کو اور بھی سنتوں کی زندگی نصیب فرمائیں مسئلے چھپائے گئے ہیں اس لیے خدا ناراض علاقہ یلاحم اللہ وہ یلا نحم اللہ وہ اللہ حکم اللہ وہ جو ایک دفعہ کہا سو بدھو رب کو اے لوگو رب کی عبادت کرو یعنی توحید مان لو اس کی تفصیل اور تشریح ہو گئی اور اب اس موضوع کو دہرایا وہ اللہ کو ملا ہوا ہے اور محبود تمہارے معبود ایک ہے لا اللہ اللہ نئی اللہ عبادت مگر وہی ہے ارحمان الرحیم جو خوب مہروبان اور رحم والے ہیں اررحمان الرحیم دیکھ لیا فاتحہ سے ملا دیا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم عیا کنا بدو کنا یا کن سعین یا اَن سو بدھو ربکو و علاحکم لاہ واحد لا الٰہ اللہ هو الرحمٰن الرحیم انفی قلق سماوات و لردی بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے وقت و اللہ اور بدلنے میں رات اور دن کے کیسی عجیب بات ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے جیسے آج کل دن بڑا ہے اور راتیں چھوٹی ہیں تراوی پڑھنے کے بعد بہتر اور افضل یہ ہے کہ جلدی سونے کی کوشش کریں کیونکہ چار تینتیس یا اس طرح تو شہری بند ہو جائے گی اور جیسے شہری بند ہوتی ہے شہروں میں فجر تیار ہوتی ہے اگر شہر کے لوگ نہ آتے تو میں فجر کے فوراً بعد شروع کرتا اور دس بجے چھٹی کر لیتا لیکن افسوس کہ ہمارے بھائی اور بہنیں بڑے دور دور سے بڑی محنت سے یہاں شریک ہوتے ہیں اس لیے اب وقت یہی رہے گا لیکن انتظامی درخواست کرتا ہوں کہ دن میں آپ کا بڑا کام ہے چار پانچ گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے آپ رات کو سویرے سویا جاتا اور جو حفاظ ان کی جگہ بنی ہے اور جن کی نئی بنی ہے وہ ادارے میں مختلف کمروں میں اپنے ساتھیوں کو قرآن سنائے اور جامعہ کے ناظم تعلیمات جو ناظم آلہ ہے ان کے پاس اپنا نام کمرہ اجازت درج کروا دیں مناسب موقع پر ان شاء اللہ تعالی خود کا بھی انعام و اکرام بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے وقت لافل لے لی اور بدلنے میں رات اور دن کے ولفل قلتی اور چلنے میں کشتی کے تجریف البحر جو چلتی ہے سمندر میں بیما انفاس ان چیزوں کو لے کے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے کپڑا گندب چاول اناج مرچ مسالے گھی وہ کون سی چیز ہے جو منگوائی نہیں جاتی اور وہ کون سی چیز ہے جو بیچی نہیں جاتی سمندری شیپ مال بردار جہاز بھر بھر کے جاتے ہیں اور آتے ہیں جلال سی یوتی نے ایک عالم کا ذکر کیا ہے اکلیل میں کہ انہوں نے کہا مرچ مسالہ گھی اور تیل آلو اور اروی ٹماٹر اور بھنڈی تورائی ان سب کا ذکر قرآن میں ہے بماین فور ناز یہ سب کو شامل ہے یہ سب کو شامل ہے امان زل اللہ نسمائے ممائن اور وہ جو اتارتے اللہ آسمان سے پانی فہیا بھیلر دبا دبوتیا پس زندہ فرماتے اس سے زمین کو مرنے کے بعد بابو عورت اور جمع بس آباد فرماتے ہیں بنجر زمینوں کو زمینوں کو اس کے بنجر ہونے کے بعد وہ بدطفیا من گل دابا اور پھیلا دیا اس میں اللہ نے ہر طرح مخلوقات دابا مخلوق وہ تشریح اور بدلنے میں ہواؤں کے ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن کبھی نسیم میں سہر ہے اور کبھی باد سرسر ہے وہ صحابل مسخر بین سمائے ولر اور وہ بادل جو لٹکے رہتے آسمان و زمین کے بیچ میں وہی لٹکے تو نہیں ہیں ابھی جو برس رہے ہیں ایسے برس رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو نہلا دیا اور ایسا نہلا دیا کہ گنگا پہنچا دیا خدا تعالی پریشان حالوں کی مدد فرمائے لا آیا دل ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں الی قومی اکلوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے بادل لٹکے ہوئے ہیں جب وہ کم ہوتا ہے تو برستے ہیں ہوائیں کبھی گرم کبھی سرد زمینیں آباد ہوتی ہے ایسی سرسبز و شاداب ہر جگہ زبردست ہری گاس نکلی ہے کھیتیاں لے لے آ رہی ہے باڑے کی بھینس ہے اور گائے بھی سنائے چر رہی ہے یہ اللہ جل جلالو کے قدرت کی دلیلیں ہیں طالب علم و ذرا تو متوجہ رہو یا یو انا سو بدو رب اے لوگو رب کی عبادت کرو ہم نے کہا توحید مراد ہے تو خلقا مراد اللہ الزی انزلہ الزی اخرجا یہ دلائل تھی تو یہاں دیکھو وہ لاہکم اللہ واحد لاہ اللہ الرحمٰن الرحی جب بھی سورت کا موضوع بیان ہوتا ہے دلائل کا قطار لگ جاتا ہے کیونکہ یہاں بھی سورت کا موضوع آیا تو دل قدرت سماوات ورض ایک وقت دو وی تجریف البہر فونس تین اور سماعی چار باہیا بہلر دبا دبو دیا پانچ اور بس صفیہ من بچیں چھ بشریف سات صحاب المسرب نے سمائے ورض آٹھ لایا تل قومی وہاں فرمایا وہاں دلائل قدرت کے بعد تحدید کی گئی و ان کن فی ربا نسل نالا آپ دینا یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی جو خدا کے بجائے غیر اللہ کی عبادت اور ان کی طرف توجہ میں زیادہ ہے اور ان لوگوں کی منقبت کی گئی جو صرف رب العزت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں وہ بشیر الزین عمن عام والف الو فلن تف علو اور یہاں بھی لیکن دوسرے طرح سے وہ من انا سے میت تغزو مندون اللہ لفظِ انداد لفظ انداز کو دیکھیں یہ درمیان میں کئی نہیں ہے فلا تجاللہ ان دادا تو یہاں بھی فرمایا وہ مین انا سے میت تخزم اندو للہ ہے ان لوگوں میں سے بعد ایسے ہیں جو خدا کے سما خدا کے اپنوں کو شریک کھیراتے ہیں یو ہبو نہبل محبت کرتے ان سے جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے, اللہ سے اللہ سے کیسی محبت وہ ہر وقت جانتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمام نظام پر قادر ہے عبادت صرف اس کی ہوگی یہ جب ان سے ایسی محبت کرے تو ان کو غیردان کہنے لگے حاجت روا ماننے لگے مشکل کشا سمجھنے لگے مختار جاننے لگے یو ہی بن کا ہوگا یہ محبت کرتے ہیں اغیار سے جیسے کہ محبت ہونے چاہیے اللہ سے والذین امن اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد ہو بل اللہ وہ زیادہ مضبوط ہے اللہ کی محبت میں آہ ہا محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی لا الہ اللہ کے محبت پہچان لے ہاں وہ حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کا قصید تو دیا وہ ہمارے ناظم صاحب اور عزیز و مہما نے فوٹو اسٹیٹ کرائے ہیں وقفے میں پھر کی مرضی ہے کہ وہ پہلے لے یا چائے پہلے پیے البتہ رش نہ لگائے وہ طریقے طریقے سے اس کے صفات لے اور اس کو سمجھ بھی لے تھوڑی فرسی اس کی مشکل ہے کسی وقت میں دوبارہ اس کو شوق و ذوق میں آؤں گا اور پڑھوں گا پھر آپ سفا فوراً نکالے اور اس کو دیکھتے رہے روز ہر روز عید نے اس کے الوا خورت کر سکے ہاں. کوئی دن ہوتا ہے کہ آدمی جوش خروش میں آتا ہے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کے اپنوں کو شریک محبت کرتے ان سے جیسے محبت کرنا چاہیے اللہ سے اس پر محبت اشیخ ولبر شیخ مولانا سرفرازان رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے گلدست توحید طلبہ کے پاس ہونا چاہیے سبحان اللہ گلدست ال توحید یحبونہم ہبو ن کی کہ ہے سے ولزینہ منو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشدحبل وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں محبت دو طرح ہے ایک جواز کے درجے میں اور ایک آلہ اور تفوق کے درجے میں ابراہیم ابن ادہم جو سلطنت چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکلے تھے اس کے جانے کے بعد اس کے گھر بچا ہوا ماں اس کو یاد دلاتی تھی تمہارا ابا ایسا تمہارا ابا ایسا ایسا ایسا اچھی عورت تھی <تصفح> بھاگے ہوئے خاون کی بھی تعریفیں کر دی تھی اس زمانے کی عورت ہے تو علامان وال بچے کو پیار پیدا ہوئی کہ میں بھی ابا جی سے ملتا ہوں گیا گیا گیا پتہ نہیں کہاں کہاں رکو جگہ تو معلوم تھی نہیں ہاں نہ معلوم پھنسے پہ خط بھیجو گے تو کیا جواب آئے اللہ ہو بس تو کہتے ہیں صبح کا وقت تھا ابراہیم ادہم دریا کے کنارے اشراق سے فارغ ہو گیا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا کہ یہ لڑکا وہاں پہنچا درش اخبار میں لکھا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد علامات سے پہچان لیا کہ یہی میرے والد ہیں ان کو اپنا نام بھی بتایا اس کو پتا تھا اور رونے لگا کہ ہمیں چھوڑ کے سلطنت چھوڑ کے جنگلوں میں آئے کیا ضرورت تھی ابراہیم یا دھم نے ان کا سر لے کے یہاں اپنے رانگ پہ رکھا اور اس کو تب کی وہ تسلی دے رہا تھا اچانک الہام شروع ہوا اتوب گنا و تحب ہب بنا غیر ہم سے بھی محبت ہو بچے سے بھی ایسی محبت سب کچھ بھول گئے ہو تو فوراً سر اٹھا کے مٹی میں رکھا اور فرمایا ہمارے ساتھ معاملہ بہت سختی کا ہے ہم ایک کو دل دے چکے ہیں اب اس میں شراکت کی گنجائش نہیں لا الہ الا اللہ تو بتو تو واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ آل و اولاد سے ایسی محبت جس سے دین کو خطرہ ہو وہ ناجائز مبتدین اولیاء اور بزرگوں سے جو عقیدت رکھتے ہیں اول تو وہ عقیدت نہیں ہے شرک ہے ثانین وہ محبت نہیں ہے بیدت ہے سالثن وہ غلو کا فرپار ہے اس میں کوئی خیر نہ شریعت کی ہے ناؤن کی ہے قرآن پاک اس کو رد کرتا ہے اور کہتے ایسی محبت کس کام کی جس سے آپ مسلمان ہی نرائے ولین وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد ہو بلّہ زیادہ مضبوط رہتے ہیں محبت الہی میں ولو یار اللہ دظین ظلم کاش کے دے کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اسی عرون اللہ عذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب ان نلقوت اللہ جمیا کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ برتر کی عظیم ذات ہے یہ مولانا مفتی محمود کا ترجمہ ہے ان نل قوت اللہ عام سیاسی جرسے میں عجیب ترجمہ کر تھے ان نل قوت اللّہ پڑھ کر تو یوں کہنے لگے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے اللہ ہو کیا زبیت و فساحت ہے تفتظانی آئے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کڑا رہا ہے ان القوت دلائے جمیا اللہ تعالیٰ کے لیے ساری قوت بات ختم ہو گئی لیکن حضرت فرماتے تھے بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالی بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے ون اللہ شدید اللہ اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اس تبر لالت تو بیو من الزینت بو یاد کرنے کا ہے جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن, جن کا اتباح کیا گیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباہ کیا یعنی معبود عابد سے علاحدہ ہو جائیں گے محبودا نے عابدین مبتدین سے دوری اختیار کریں گے ورا اور یہ دیکھ لیں گے عذاب و طاقتات بحب الاسباب اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات وقال اللہ تب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا باباؤں کی درگاہوں کی لو ان لنا کر رتن کاش کے ہمیں ایک دفعہ اور موقع ملے دنیا میں جانے کا فن تبرا منہ ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے کمات ابر رہنا جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے کزال کوری ہل امال ہوں حسرات نالے یوں دکھا دے گا اللہ ان کو آمال افسوس حسرت بن کر جو ان پر پڑے وہ ماہوم بہار جی نے اور یہ نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے ظاہر <coughs> بات درگاہوں کے سلسلے میں آتاب پور احتیاط تو نہیں ہے ان کو پکارنے اور پلانے کا مسئلہ تو خالص شریعت سے بے غبری اور نافرمانی ہے قیامت کے دن عیسیٰ مسیح کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ان سے بیزار ہوں گے اسی طرح زیر علیہ سلام بھی بیزار ہوں گے ملائک بھی بیزار ہوں گے تو یہ پاکان ہے زمانہ جن کا پوجا اور پرستش مفتدین نے کی ہے ان سے بھی بےزار عمر پر یہ ان کے پیچھے چلتے تھے اور وہ بےزار ہو جائیں گے مولانا شبیر احمد عثمانی ایک مقام پر شعر لکھتے ہیں آئے آئے کیا شعر ہے مہر کی تجھ سے تبکوتی ستم گھر نکلا مہر کی تجھ سے توکو تھی ستم گھر نکلا موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا ہمیں تو توقع تھی کہ آپ کے دل میں نرمی رہے یہ ہمارے کام آئیں گے یہ تم نے کیا سمجھی اور پتھر بازی شروع کر دی مہر کی تجھ سے توکو تھی ستم گھر نکلا موم سمجھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا یا یو ارنا سے لوگوں صرف یہ نہیں کہ شرک برا ہے حرام خوری بھی بری بات ہے اعتقادی شرک کے بعد اب فیلی شرک خوری اس سے بھی بچنا ضروری ہے ربط بے نہ یا لوگو کلو میں لال ان تو یہ بات کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال و صاف ستھری وہ حلال دودھے ہسو خاشان ڈل گیا نہیں پی سکتا وہ بابا بہترین کباب ہے مگر بکرے کے خوشی کے چیلی دے خوٹو نے فوٹو نہیں پکڑی دے نہ فوٹو بچیا بہت بہتر سالن ہے آئے ہیں لیکن بنی جی بنا جھینگا ہے تو یہ حلال نہیں ہے طیب ہے عمدہ اور زبردست ڈونگا برہ ہوا یہ قیمہ ہے اور بریانی بریانی بھی جھینگے کی ہے اور قیمہ بھی جھینگے کا ہے اور دس بارہ روٹیاں سخت ترین قسم کی بھوک لگی تھی سردی کا زمانہ تھا سر بھی میں نے منڈوایا تھا سر جب منڈوائے وہ دن بڑی بھوک لگتی ہے آدمی جمعے کی تیاری کر رہا تھا ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹونگ پکڑا ہوا روٹیاں نوکر پکڑا ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ جھینگے کی جھینگے کا کیما ہے اور جھینگے کی بریانی میں جھینگے تو مچھلی نہیں ہے ہن فقہ میں آرام ہے کہنے لگا اچھا تو پھر آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دے وہ جو گئے ہیں آج تک وہ انتظام نہیں ہوا یہ انتظام کا ذریعہ کیا اور کیا تھا <coughs> الگ تحقیق جھینگا مچھلی نہیں ہے اور جب مچھلی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ اور فتوا میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے کوئی اور چیز حلال نہیں ہے حیوانن سرطان منجد میں ہے اور لہسم نہ سمک کی شئی نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرق ہے کوئی عزیز قریب بھی نہیں ہے یہ کیڑا ہے ناکارا قسم کا بینایا میں ایک قوم بڑی بےغیرت تھی وہ مسخ ہو کر کے اس سے جھینگا بنی یہ کہتے ہیں قوت با کے لیے بہت مفید ہے قوت با تو علاج ہے یہاں تو حلال و حرام کا مسئلہ ضروری ہے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستری فقیر الحند اور محدث الحند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتح رشیدی میں اسے کیڑا خشکی کا جانور غیر ماہی حرام ناجائز کا لفظ لکھا ہے حرام ناجائز ولا تب ختواتے شیتان اور مت چلنا شیتان کے قدموں پر ان حل مدین شیطان یہ سکھا کے کہ ارے سب لوگ کھاتے سب لوگ تو شراب ہی پیتے ہیں پھر شراب تم پیو گے کیا کہ اس سب جگہ چھٹے بنتے ہیں خوشیے وہ خوشی حرام قتی میں سے ہر حلال جانور میں جو سات چیزیں حرام ہیں ان میں اول زکر و خوشی ہیں آپ گن کھاتے ہیں تو اپنے پیروں جہنم چلے اور یہ فکی مسئلہ خالص نہیں ہے سنن کبرال البحقی میں حدیث مرفوع عثمت مل گئی اسی طرح سب آشیا میں نل حیوان الحلال حرام اور سات چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں آگے بتاتا ہوں ایک جگہ میرا واض ہوا واز میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جینگا حرام ہے اور نہیں کھاؤ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مکرو ہے اور ایسا ایسا وہ کمزور بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ ایک بزرگ عالم تھے ہمارے دوست تھے بڑے عالم آدمی ہیں ڈر ڈرتے بہت جلدی ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تھوڑا سا تیز چلے تھوڑا سا تیز چلے ہیں حرام نہیں ہے مکرو ہے اتفاق سے دو دن بعد اس جگہ اس کے قریب میں اس سے بڑا جلسہ تھا وہ میرا بیان تھا میں نے اسی شخص کو کہا فوراً پرچی دے جا میں نے جب تقریر شروع کی اس نے مجھے پرچی دی کہ اس دن ایک جلسے میں آپ نے جھینگے کو حرام کہا ہم نے سنا ہے کہ مکرو ہے تو میں نے فتح و رشیدیا کا صفحہ بتایا اس وقت ایک سو ستاون سفہ یاد تھا ایڈیشن بدل دے رہے تھے اگر ہومایوں کہیں ہوں آسانی سے فتح و رشیدیا سفہ نکال کے لے آئے اور میں نے کہا کہ بولا رشید احمد گنگوئی نے حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے حضرت گنگوئی سے بڑا مختاب کون ہو میرا وہی قدوہ ہے وہ مشال ہے دوسری بات میں نے یہ کہی کہ فتح عالمگیری جلد پنجم فصل الفل کراہیا کال محمد ابن الحسن اشبانی کل مکرو ہے نیندنا حرام ہم جب احکام میں مکروہ کریں تو حرام ہی ہو رہا ہے تو میں نے کہا پانچ سو فکار احمام محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قسم کے مکروہات حرام کے حکم ہیں اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور صاف ستری اور مت چلو شیطان کے قدموں پر بے شک وہ تمہارا کلم کلم دشمن ہے کلم کلم دشمن کس کو کہتے ان یا مکم باہ بے شک وہ حکم کرتے تم کو ناجائز اور بے حیائی کے کاموں کا وان اللہ مالا تالمون اور یہ کہ وہ جو جانتے نہیں اللہ اکبر وہی ذاکیل علومت طبی جب ان سے کہا جاتا ہے اتبا کرو مانزل اللہ جو اللہ نے اتارا قالو کہتے ہیں بل طبی عمال فینا نہیں ہے بلکہ ہم اتباہ کریں گے اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو اول اوکانہ اباؤں ہم لایا کلو اگر جو بڑے ان کے عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی وہ لایا والے ہو کوئی ایسا بڑا جو عقل و سے محروم ہو اس کی تقلید ناجائز ہے لیکن وہ بزرگانی دین جو عقل قیاس اشتہاد و تفقوں میں اعلی معیار پر ہو اور امت نے ان کو مشتحد اعظم اور امام اعظم کہا ہو ایسے ائمہ واجب التقلید ہے غیر مقلد لکمان سلفی اس نے اس آیت کے اوپر جو تقریر کی ہے جو غلط فہمی کی وجہ سے سعودی حکومت نے منظور کر کے ناحق ہق صاحبان کے گلے سے اتار رہے ہیں میں کہتا ہوں اس جگہ جو تفسیر اس نے کی ہے مولانا شیر علی شاہ صحیح اس کو اچھی عربی میں منتقل کر کے بادشاہ کے نام خط میری طرف سے لکھے ان شاء اگلے مہینے میں وہ تفسیر وہاں سے آؤٹ ہو جائے تفسیر نہیں تحریف ہے اس جگہ جو ظالم نے تفسیر کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اماموں کو مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے اس کے مراد ہیں حالانکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آئماں جن کی عقل یعنی قیاس و اجتہاد مسلمہ ہیں وہ آئماں جن کا رشد و ہدایت آئم آیات اللہ ہے ان کا اتباع یعنی تقلید واجب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی رفع الملام میں اجازت دی ہے محمد صلی اللہ مثال ان لوگ کے جو کافر ہیں کمسل لی کو مانند شخص کی ہے جو نعرے لگاتا ہے بے مالا ہے اسبو جو سنتا نہیں اللہ دعاؤں دگر پکارنا اور بلاوا فرمائیں جو کافر ہے اتنے بڑے دلائل روشن بیان سننے کے بعد جیسے ایک درندے کو آپ کہتے بلی کتے او بدتی لانتی بس وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ جی مجھے ایسا کہہ دیا مجھے ایسے کہہ دیا باقی اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیوں کہا مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے مانن اس شخص کیسی ہے یگ ہے جو بلاتا ہے چیختا ہے یا تصوت تفصیل میں آواز نکالتا ہے بے ماں ایسا لائس ہو کہ وہ سنتا ہی نہیں ان لو و ندا مگر بلاوا اور پوکار سم بکمن اوم یون فہوم لایا ہیں گونگے ہیں اندے ہے ہیں پسیم ان کی عقل ہی نہیں ہے دیکھو گزشتہ جب کہا سم بکمن اوم یون فہوم اس کے بعد سورت کا موضوع یہاں سورت کا موضوع ذکر ہوا تو پھر نہ ماننے والوں کو بہرے گونگے اور اندے فرما دیا یازین امن ہوں یہی مان والو کلو من تو یہ باتیں مار سپنا کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی وشکر اللہ شکر کرو اللہ کا ان کون تم یا ہوتا بدون اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو خالص عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج بھی حلال خوف پہلے خطاب عام سے منع کیا اب خطاب خاص سے منع کیا یا رو مو انجزائے حیوان الحلال حرام ہے ہر حلال جانور کی سات چیزیں عدم المسو بہتا ہوا خون نکالو نا چلا کرو وہ زکر ون وہی کپورے ٹٹھے وہ جو دکاندار اس کو جو اٹھ رہا ہے. تڑک تڑک تڑک سر آپ کہیں گے کہ میں نہیں کھاتا حرام ہے تو آپ کو کہے گا آپ کے لیے دل گردے لاتے کہاں پکائے گا اسی جگہ اس کو سات دفع دے آٹھویں مرتبہ مانجے یا اس پہ آگ چلائے کیونکہ نجس العین اس پر پک چکا ہے اس پہ کہاں پک سکتا ہے اور اسی تیل مسالے میں والقبل والغدود ولغدود ول مسانا ول مرارا بدائے و سنائی جیل پانچ سف اکسٹھ شام جیل پانچ صفحہ ایک سو اکانوے امداد الفتاوا دل چار صفحہ ایک سو اٹھارہ جھینگے کا کھانا کیسا ہے سوال ہوا ہے حضرت فرماتے جھینگا خشکی کا حشرات میں سے حرام ہے اور دریائی غیر ماہی ہے سوائے مئی کے سب دریائی جانور ہنفیے کے نزدیک ناجائز ہے تو ناجائز اور حرام دونوں لفظ حضرت گنگوئی نے استعمال کیے پتا برشیدیا پانچ سو اکاون سوا ان ہر رمالے بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار مردار دو طرح ہوتا ہے ایک حقیقی ایک حکمی حقیقی جیسے بلی گیجڑ کتا شیر چیتا یہ سب حرام ہے جنگلی جانور اگر انہیں بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر ضب بھی کرے تب بھی یہ حرام ہے کیونکہ میتہ طے حقیقی ہے ایک حکمی ہے مرغی تھی حلال مگر ضب نہ ہو سکی بکرا تھا حلال مگر گھوٹ کے مرا گائے تھی حلال مگر ذبح کرنے والا کوئی مشرک کوئی مجوسی کوئی لا مذہب تھا یا کستن بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ بھی مردار ہوا بے اتبار حکم کے قابل استعمال نہیں ہے و دما خون سے مراد بہتا خون سورہ نام میں او دمم مصفحا وہ لحم مراد خنزیر بھی جمعی اجزائی ہی ہے عمایل غیر اللہ اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام قبروں کا بزرگوں کا مزارات کا نظر اور نیاز شعب العزیز محدث دلوی نے اس عائد کے ذیل میں تفسیر کی ہے اور وہ اینڈ وہی تفسیر ہے جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے جو اجماع امت کا تقاضا ہے کہ درگاہوں کے جو بکرے ہیں نیاز اور منت کے جو منخط وہ دیگ ہے کھانے ہیں وہ سب کے سب وہ ماہل بھیل غیر اللہ میں داخلوں کرنا جائز جن کتابوں میں یہ مسئلہ بے ہے ان میں تفصیلی کبیر ہے قالعلم لو ذبح مسلم ضبی حدن وہ قصبہ تقرر بلا غیر اللہ سوارا مرتدن وہ ضبیحت ہوں میں اگر کسی مسلمان نے بھی جانور ذبح کیا غیر اللہ کے لیے ان کی نیاز اور مننت نظر کے طور پر ضبیح مردار ہے اور کرنے والا مرتد ہے تفسیر روح البیان جل ایک سفا دو سو تفسیر کبیر جز تین سفا چودہ البحر المحیط ابو ایان ادریسی کی جل ایک سفا چار سو اٹھاسی شام جل دو سفا ایک سو اٹھائیس تفسیر فتھل عزیز جل ایک صفحہ ایک سو ستر اور سینکڑوں معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ منت من یا نظر یا نیاز اللہ کے سوا کسی بھی بزرگ ولی نبی شہید پری کے نام پر ہو اور مقصود ان کا تقرب خوشنودی ہو ان کا قرب باصل کرنا ہو اور کس کام کے لیے کیے جاتے ہیں اسی لیے تو کرتے ہیں ان کے لیے یہ سب خطرات ہیں مزید تفصیل ہم وما ہل نبیل غیر اللہ میں ان شاء اللہ تعالی سرمایہ کریں گے ان اللہ تعالیٰ فمن تو تر غیر باغ والا آ جو کوئی مجبور ہوا نہ تو خواہش کرنے والا تھا اور نہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا غیر باغ لذب کے لیے نہیں ضرورت کے لیے اور آ یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں اتنا ٹکڑا کھائے فنجیر کا یا گوشت مردار کا جس سے اس کی جان بچے فلا اس ملے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اشارہ ہے کہ حرام اب بھی ہے اس کو اجازت ہے ان اللہ غفور الرحیم یہاں ایک اصولی اختلاف ہے کہ اس استثناء کے بعد یہ حرمت تو اٹھ گئی ہے یا اس شخص کو اجازت مل گئی دوسرا قول موتبر ہے ان اللہ ایک تما انزل اللہ منل کتابی بے شک وہ لوگ جو چپاتے ہیں جو نازر کیا اللہ نے قرآن میں ویش کرو نبی ہی سمن اور لیتے اس کے بدے میں قیمت تھوڑی الاے کمایا کلو نفی بتوں مل لنار یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ کھانا نہیں کھاتا کھا رہا ہے ولاکل محم اللہ قیامہ نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن ولاسکی ام ن ہونے دے گا ولحم عذاب العلیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا اولا کلدی نشت رت ابل ہدا بالمغفرہ شروع میں فرمایا تھا اولا کلدی نشت رد لالت فمار بحت تجارت ہوم وما کانو محتدید یہ مضمون بسترقی کہلاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمرائی ہدایت کے بدلے میں یعنی اختیار کی اور عذاب کو اختیار کیا بخشش کے مقابلے میں فماس برہمان کس نے ان کو یہ جمع دیا جہنم پر کس نے ان کو مطمئن کیا کہ جہنم ہی ٹھیک ہے کس نے ان کو صبر دلایا آگ پر ذالک کی اس لیے بے ان اللہ نزل کتاب بلحق کی بے شک اللہ اتارتے ہیں کتاب بر حق وزید اختلفی اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں قرآن میں لفی شاقم بعید و دور کے اختلاف میں والملائكة والكتاب والنبيين وآت المالى لا حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا المتقون سورہ بقرا کا ابتدائی حصہ سو آیات پر مشتمل مسئلے توحید کے بیان پر مشتمل رہا آیت نمبر ایک سو ایک ولم جاؤم رسول منند مصف کلام یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا اور اس کے شبہات ذکر ہوئے اور ان کا تفصیلی جواب دیئے گئے یہ چھتر آیات تھی ایک سو ستتر آیت سے تیسرا مرحلہ سورت کا جہاد فی سبیر اللہ کا بیان ہے لیس البران تو وجوہکم وجوہ قبل المشرقی والمغربی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ مو موڑو مشرق یا مغرب کی طرف یعنی نماز پڑھو نماز جہاد کا قائب و مقام نہیں ہے نماز مستقل فریضہ ہے جہاد اپنے وقت پر مستقل فریضہ ہے شاید کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا تھا جیسے کہ مفسرین نے باس کے نام دیے آج بھی بعض متصوف سمجھتے ہیں کہ بس آدمی آرام سے رہے اپنا کام کریں نفلیں پڑے تلاوت کریں ذکر کریں جہاد کی کیا ضرورت ہے ان کا رد ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم منہ مو موڑو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ولا کند برمن منب اللہ ولی ولاخر لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی کامل ہے جو ایمان رکھتا اللہ پر و آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر و پیغمبروں پر یہ پانچ معتقدات ذکر فرما ایمان باللہ ایک بالآخرت دو بل تین بال کتاب چار بل نبی پانچ وہ آطل مالا اللہی اور دینے لگا مال اللہ کی محبت میں اللہ تعالی کی محبت میں دینا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے محبوبوں کو دے دیے جائے خدا کے دشمن کو دے رہے ہیں خدا کی محبت میں جھوٹ بول رہے ہے خدا کے دوستوں کو خدا کے چاہنے والوں کو جن کے ساتھ خدا کا حکم احسان کرنے کا ان پر خرچ کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ ان اداروں کو خرچ کرتے جہاں نمازی ایرونچی برابر ہے یا مسلم اور کافر دونوں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے جو بلا امتیادی مذہب جیسے گمراہانہ نعرے لگاتے ہیں اور دیتے ہیں مال اللہ کی محبت میں رشتے داروں کو یتیموں کو ناداروں کو مسافروں کو مانگنے والوں کو وفرقاب اور غلاموں کے چڑانے میں یہ ایک ہوا وہ اقام اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز دو وہ آت اور دینے لگے زکوٰۃ تین ولمفون بھی عہدے آهدَ مزا عہد وا کرتے آحد کو جب بھی کرے چار وہ سوری ن فلباس آئے وہ درا وہ جم کے رہتے ہیں تکلیفوں میں میدان جنگ میں اور تکلیفوں میں اور خاص کر میدان جنگ میں بسا مالی تکلیف درا در جسمانی تکلیف اور ہی نلباس مار کا جنگ کا مرحلہ الاے کلزی ن یہ لوگ سچے ہیں بولا قلمودکون اور یہ لوگ پرہزگار ہے حدل علمتقین کے ساتھ ملا دیا تیسرا مرحلہ چونکہ جہاد کا ہے اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد سپائی عسکری اور فوجی کی تربیت کا ہے اور اس کی تربیت میں دس اوصاف ہے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی دس اوساف جس مجاہد کے ہو اور اس نے قبول کیا اولائک کلیر صدقو یعنی انہوں نے یہ اوساف قبول کیے اختیار کیے وہ اولا قبل بتقور اور یہ لوگ واقعی پرہذگار ہیں یعنی یہ نتائج میں کامیاب ہے بہت زمانہ ہوا ایک قانون دان سے ایک قانونی مشورے کے لیے جانا ہوا ساتھیوں ہو کے ساتھ بڑا بیرسٹر تھا اور بڑا دفتر تھا اس کا دنیا اس کی بیٹھی رہتی تھی اور پرانا کوئی بیرسٹر تھا پرانے جو ہوتے ہیں عدالتوں میں بڑے بہادر ہوتے ہیں کیونکہ اکثر ججز ان کے شاگرد ہوتے ہیں ان کے آپ استادی شاگردی کا بڑا کام ہے ہم بھی ساتھیوں کے ساتھ وہاں ملے تو وہاں پہ بیٹھ گئے بیس منٹ آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجی تو انہوں نے کہا بلا لو ہم چلے گئے ان سے ملنے ایک بڑا حال تھا اس میں بہت بڑا میز تھا اس کے آگے ہر طرف کتابیں رکھی ہوئی تھی اور ایک کتاب ان کے سامنے بچھی ہوئی تھی ہمیں دیکھ کے کہا کہ آپ سب مولوی صاحبان آئے ہیں میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور بٹھایا اصل میں میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کا چیپٹر پورا ہو رہا تھا جب تک چیپٹر پورا نہیں تھا میں نہیں بلا سکتا تھا اب وہ چیپٹر پورا ہو گیا میں نے بلا لیا آپ کو میں نے پوچھا کہ کتاب کس نے لکھی کس موضوع پر ہے اس نے کہا ایک امریکن نے لکھی ہے وہ جہاد کے موضوع پر میں نے کہا اس میں جہاد کے کتنے موضوعات ہیں کہنے کیا مطلب ہے میں نے کہا جہاد کے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ تعلیم و تربیت دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانے کا تیسرا مرحلہ فتح یا شکست نے लगे گئے دوبارہ کہیے میں نے پھر کہا ہمیں تفصیل پڑھا کے گیا تھا سب یاد تھا میں کہنے لگے ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے اور وہ کتاب کون سی ہے جس میں اس طرح مرحلے ہے میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے اب قرآن کریم میں کہاں ہے میں نے لیس البرا دولو کے یہ آیت پڑھی اور اس کی تفسیر کی کہ یہ مجاہد کی تربیت اور تمرین عسکری فوجی خدا کے راستے میں لڑنے والے کی تعلیم و تربیت ضروری ہے وہ دس او صاف سے کی جاتی ہے اور صورت آل عمران ویز خطہ تو میں نے تو و المومنی نمکائے دل خطال یہاں سے دوسرا مرحلہ بلفیل جنگ چھڑ جانا اور انفال اور توبہ میں تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑنا شکست کی صورت میں میدان چھوڑ کے بالکل باگ نہ جانا میز کھولا دراز اور ٹوپی نکال کے سر پہ رکھی اور مجھے ایسا دیکھ رہا ہے آپ قرآن شریف کے اچھے ماہر ہیں میں نے کہا ماہر نہیں ہوں قرآن کا مولوی بھی مدرس پڑھاتا ہوں اور شابان اور رمضان میں طلبہ جمع ہوتے ویسے لوگ بھی ان کو بھی دورے تفسیر کراتا ہوں کہنے لگے ایک صورت قرآن کی آپ اپنے طرز پر پڑھا لیں میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ پسند کر لیں اس نے ایک سورج چھوٹی کا نام لیا میں نے اسی طرح اس کے دعوے اور ربط اور خلاصے اور سب جو طریقہ ہے وہ شروع کر دیا مولو صاحبان اب بڑے خفا ہو رہا ہے ان کا تو آدمی پھنسا ہوا تھا جیل میں گھبرائے ہوئے تھے مجھے کہا آپ نے یہاں سنوپ بنانا ہے میں نے کہا اللہ اگر لوگوں کو کتاب کی سمجھ دے اور غیرت دے اور جذبہ دے تو اچھی بات ہے نیک لوگ بڑھیں گے بہت خوش ہوا بے انتہا خوش ہوا اور بار بار کہتے ہو ہو اللہ تعالی نے قرآن شریف میں کتنا بڑا علم رکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور واقعی مول بھی سب ایک جیسے نہیں ہے قرآن پر محنت کرنے والے علماء بھی چائے منگوائی بہت کچھ توازو خاطر جو اس سے اس وقت ہو سکتا تھا کرنے لگا مول صاحبان بڑے بےموڈ ہو رہا ہے ان کا کام کر لیتے ضرور میں بھی ان سے ڈرنے لگا میں نے کہا یار بیرسٹر صاحب ناراض نہ ہو آپ کے ساتھ تو یہ باتیں بڑی اچھی ہونے لگی لیکن افسوس کہ ہم ایک مصیبت میں ہیں ایک آدمی ہمارا گرفتار ہے اور اس پر جھوٹا کیس بنا ہے اس کو چھڑانا ہے اس کی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے خیر فائل دے دیں آپ لوگ چائے پیئے اور آگ آگے پیچھے کر رہا ہے چشمہ آیو پندرہ منٹ بعد فائل بند کر کے اور ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ ایک درخواست دے دیں کہ آپ کا کیس یہاں سے پشاور ٹرانسفر ہو جائے آپ لوگ کہ ہمیں لاہور آنا مشکل ہے اب نہیں آ سکتی میرا نائب پیش ہوگا تین پیشیوں پر چوتھی پیشی پر میں جاؤں گا اور آپ کے آدمی کو چھڑا کے لاؤں گا مول بھی مجھے کہتے ہیں دیکھو نا درس دے کے وکیل کا دماغ خراب کر دیا یہ وکیل ہے یا یہ جج ہے جو فیصلہ سنا تھا اب سے فیصلہ سنا تھی اس کے اختیار میں میں نے کہا بھائی اس کے پاس آیا ہو تو مان لو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ پوچھتے ہیں کہ فیس کتنا ہوگا میں بھی دہی بوئی چکم کہ لڑائی لڑکی ہے کہنے لگے اللہ اکبر آپ کو میں نے پیسے دینے ہیں لینے نہیں ہے جب تک میری زندگی ہوگی ہو یہ دفتر قائم ہوگا آپ جس کو کہیں گے کارڈ بھیجیں گے اس کا بھی کیس مفت لڑوں گا آپ نے تو مجھے بہت بڑا علم دیا ہے اس کا تو کسی کو اندازہ نہیں اس نے کہا آپ لوگ مجھے پتہ دے دے پتہ لگوایا کہا درخواست بھی میں لگا لیتا ہوں اس نے خود درخواست لگا لی اور کیس پشاور ٹرانسفر ہو گیا دو پیشیوں میں اس کا آدمی پیش ہوا تیسری پیشی پر میں ہمارے آدمی کو پچیس سال قید کی سزا ہوگی ملیاں مات ڈلی ہونا شروع ہو کر ہوئے نا میں نے کہا بات تو باقی ہے نا وکیل صاحب نے کہا ہے چوتھی پیشی پر جاؤں گا میں نے ان کو فون کیا کہا بے فکر رہ صحیح چل رہا ہے میں جا رہا ہوں چوتھی پیشی پر گئے اور ہمارے آدمی کو چھڑوا کے ساتھ گاڑی میں لے بھلا کا بیرسٹر تھا وہ تمام ججز کا استاذ تھا وہ جو خود وہاں پیش ہوا سارے جج فیصلے چھوڑ کے باہر سے ملنے آ رہے ہاتھ سر سر سر بیٹھ جاؤ اپنی سیٹ پر اس آدمی کو کیسے سزا دی تو میں مر گیا ہوں تمہیں اس کو سزائی دے رہا ہوں چھوڑو ابھی لکھو اس کیس میں جان نہیں ہے دوبارہ لکھنے شروع کر دیے آڈر ہو گیا رہا ہے یہ قرآن ایسا زبردست ہے اور یہ قرآن واقعی سرچشمہ ہے ہدایت کا اس کو مزے سے سیکھ لو اور تھوڑی محنت کر کے ذرا توجہ کرو زور کے بعد بھی آپ کی بات چیت چلتی ہے مگر سے اشاہ تک بھی آپ ایک دوسرے کے کان کھا جاتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ باتوں کی مشینیں ہو بالکل دوہرائیں گے کس وقت یہ مضامین یاد کیسے کریں گے تقریباً چوبیس یا پچیس و سال ہے ہماری خواہش ہے کہ کم از کم پچیس آدمی تو ایسے بنے جن کو ہم جگہ دیں اور وہ وہاں تفسیر پڑ اس لیے توجہ نہیں کرتے آپ یہ دس او جہاد فی سبیل اللہ کے پہلے برہلے عسکری فوجی اور سپاہی کی تربیت کے بارے میں اب چار قاعدے ذکر ہوں گے ملک چلانے کے لیے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے امن اس وقت ہو بالا ہو جاتا ہے جب قتل پر قاتل نہ پکڑا جائے آج سو قتل ایک شخص کے بدلے میں ہوئے اخبار میں آیا کہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے مقتول نظر انداز کر کے سلح خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرات جو چاہے آپ کا اس نے کرش رش محساس کرے اللہ <تصفح> <تصفح> پہلا قانون یہ ہے یادینہ منو خود بال کو ملک ساسف القتلا ای ایمان والو فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کا قتلہ جم و قتیل جیسے جرحا جم و جری ہند جم مریض اور قتیل بمانے مقتول کے جو قتل ہوئے ہیں ان کے بدلے میں قاتل کی گرفت ضروری تھی الہر رو بالحر رے یعنی یقتل الہر رو بالحر آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا جاہلیت میں مالدار لوگ اپنے آزاد کے بدلے میں غنام دے دیتے کہ اس کو قتل کرو والعبد بالعبد اور غلام غلام کے بدلے میں ایک طرف سے غلام قتل ہوا دوسرا فرقہ کمزور ہے ان کے اصیل قتل کر رہا ہے ول انسا اور عورت عورت کے بدلے میں اپنی عورت کے بدلے میں کئی مرد مارتے تھے یہ غلط بات تھی بساوا تو قصاص کے خلاف تو پہلا قانون قتل کے مجرم سے مقتول کے لیے قصاص لینا کوئی بھی ہو وہ معاشرے کا کتنے بھی بڑا فرد کیوں نہ ہو جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو مقتول کے بدلے میں قصاص ہو ہر طرح انسانی جانیں محفوظ ہو جائے اور دوسرا قانون قطبہ کم ازاحد علاحد ملموت کا خیروسی جو بھی مرنے لگے وہ وسیعت کرے مال کے بارے میں کہ رشتے دار مال و دولت پہ لڑے نہیں یعنی کوئی شخص غلط طریقے سے کسی کا مال نہ لے جان کے ساتھ اس کا مال بھی محفوظ ہو جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ تو تیسرا یا یادین منو کو دبا لے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ افسران میں وزراء میں حکمرانوں میں سیاستدانوں میں ملک کے ذمہ داروں میں تحمل مشقت آ جائے کہیں ایسے نہوں کے برے حالات میں ہندوستان سے ساز باس کر لے کہ آپ کشمیر لے لیں چین سے ساز باز کریں کہ آپ صبح سرحد لے لیں گلگت لے لیں چترال لے لیں سس باز کرنے والے عموماً اسی طرح ہوتے ہیں کمزور زمیر کے اور زمیر میں بہادری آتی ہے تاہم بولے مشقت سے اس کا ایک بہترین طریقہ فرض روزہ رکھنا ہے رمضان شریف کے روزہ رکھتے اور چوتھا قانون ولا تا کلو اموان کم بین کم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ وہ تجلو بہائیں لل اور حکمرانوں کو رشوت مت دو لتا کلو فریقم بنم والنا سے بلسم الوان رشوت ستانی حرمت کا ارتقاب اور مختلف ذرائع سے جو معاشرہ کھوکھلا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس پر پابندی یہ چار قوانین تدبیر المنزل کے لیے ہے یعنی گھر بنانے کے لیے جب آدمی کا اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہو وہ بیوی سے مطمئن نہ ہو بال بچوں سے مطمئن نہ ہو معاشرے سے مطمئن نہ ہو وہ دوسروں سے کیا جہاد کرے گا کیا جہاد کے لیے نکلے خدا کی قسم صرف یہ چار قوانین آج پاکستان کے یہ چار صوبوں میں نافذ کر لے منوڑے اور کیماڑی سے لے کے خیبر کے کالے پہاڑوں تک تمام کا تمام امن ہو جائے گا انسان و حیوان ہر چیز حفاظت و امن سے ہو جائے گی اتنی بلائے پہلے کسی نے نہیں دیکھی کہ سرحد بھی ڈوبے پنجاب و سندھ بھی ڈوبے آج اخبارات سندھ کے اور پنجاب کے واویلا و فریاد سے بھرے ہوئے جہاں گلے دہ گر رہے ہیں ہر روز فلائی مختلف کینسل ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے کہ پشاور کا موسم خراب ہے جہاں نہیں جا سکتا افلان جگہ کا موسم خراب ہے پائلٹ نے جانے سے انکار کر لیا کیونکہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرے جب ایسے حکمران ہو, ہو اور ایسے سیاستدان ہو تو چونچی کی طرح گرو ماتم سے خالی نہیں ہو لا الہ الا لائنا یادینہ منو ہے ایمان والو کتبال کمل <بودت> قسو فل قتلا فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے بدلہ لینا لیکن اس میں تین شرطیں ہیں پہلی شرط قضاء قاضی ہے اور دوسری شرط نفاذی حکومت ہے اور تیسری شرط اسلامی حد اور قصاص کا نفاذ ہے امام ابو حنیفہ نے ایک چوتھی شرط بھی لگائی کہ قوت سیف ہو تلوار کے ذریعے ہوگا کراشن یا ٹی ٹی کے ذریعے جو مجرم کو مارا جائے وہ قصاص معتبر نہیں ہو خود کوئی بدلہ لے تو وہ خود جرم ہے قضاء قاضی اسلامی حکومت اور قاضی کا تقرر باقاعدہ ہوا ہو اور تحت شرع قتل ثابت ہو جائے اور حد اور قو یہ بھی سیف نافذ اگر ایسی اجازت آ جاتی تو پھر تو ہر شخص دوسرے کو مارتا اور معاشرہ جیسے موجودہ دنگ فساد سے بڑا ہوا ہے ایسے ہی دنگ فساد یا ہو ہودی نا منو ایمان والو کتبال کمل خاص و فل فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے لیے الہر بلحر آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا ولابد بلاب دے ابد کے بدلے میں ولسا بلنسا اور عورت عورت کے بدلے میں منوفی نہ میں من نخیش ہے جس کسی کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ اس نے احساس نہیں لیا اور کہا خون بہا دے دو تو قتل خطا ہو یا آمت ہو خون بہا ایک اور وہ سو اونٹ سو اونٹ یا ان کی قیمت جو طرفین میں ہو جائے فرق اتنا ہے کہ قتل آمد میں شدت کے ساتھ ہے اور قتل خطا میں لین کے ساتھ ہے تسامح کے ساتھ آرہا براہ بت یہ فرق موجودہ تفسیر شیخ الہنگ جسے یہ لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں اس میں ہاشیے میں غلطی ہے یہ جو ٹوٹل قیمت لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹوٹل قیمت کوئی نہیں کر سکتا ہے سو اونٹ لے کے بتا اونٹ کسی زمانے میں ایک پیسے کا تھا اور اب ایک اونٹ قربانی کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں بیس پچیس ہزار کا نہیں آتا عام دنوں میں دس ہزار کا تو ہوا تو وہاں کچھ قیمت لکھی ہوئی ہے وہ غلطی ہو گئی جس کسی کے لیے معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ بھی فتبا ہوں بل معروف اتباع کر لے اس کا دستور کے مطابق وہ تاؤ نلے بے اقسان اور عطا کرے اس کو اچھے اخلاق سے تخفیف ہوں میں رب کم یہ آسانی ہے تمہارے ساتھ رب کی طرف سے اور مہروبانی کہتے گزشتہ امتوں میں قتل آمد کے بدلے میں ایک خون بہا نہیں چلتا تھا فمن جس نے زیادتی کی اس کے بعد پلا ہوا ذاب نالم اس کے لیے عذاب ہوگا دردا خون بہا لے لیا پھر قتل لیا و لکم فرق حیا تل باب اور تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے عقل والو کیونکہ پیسے دینا کم درجے کا ہے خاص کر لو اس کو یاد رکھے لال تتو تاکہ تم قتل غارت گری سے بچو کچھ بالئی کو مل راہد کو مل کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے موت ان ترقیر اگر مال چھوڑ رہا ہے الوسیتوں کے وسیعت کر لے فائدہ یہ ہے کہ وصیت ہر مومن کو کرنا چاہیے یہ بھی وسیعت ہے کہ نہ میرا مال ہے اور نہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں میرے جو کچھ ہے کفن ہے اور اس کی تیاری ہے باقی اللہ اللہ خیر سلا اللہ اکبر حدیث میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہے وسیعت نامہ اس کے سرحانے رکھاؤ ہو سکتا ہے کل جب دنیا اٹھے تو یہ نہ اٹھ سکے اور اس کے رشتے دار اس کے مال پہ لڑے نہیں فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اگر وہ چھوڑ مر رہا ہے مال الوسی وسیعت دل والدین کے لیے ولق ربین رشتے داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حق امتقین یہ حق ہے پرہزگاروں پر لیکن جب وراثت کا رکو نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے اور ماں باپ کے حصے مقرر کیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی اس پر امام شافی اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے جس نے مناظرے کی شکل اختیار کی ہے اور اس میں وہ حدیث بھی ہے لا وسیعت عل وارث کہ وارس کے لیے کوئی وصیت نہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے وسیعت فرض تھی اور اس رکو کے نزول کے بعد مستحب رہ گئی ہے فمم بدلاحو بادما سمیا جس نے وصیت بدل دی سننے کے بعد ان میں ہوں اللہ نہیں بدرو نہ ہوں بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دے ان اللہ سمیوں بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں ایک اشکال تھا کہ آدمی وسیعت کر کے تو مر رہا ہے نافذ کون کرے گا کوئی گواہ بنائے لوگوں کے سامنے مسجد کے امام کو بلائے دس نمازیوں کو بلائے محلے کے موتبر لوگوں کو بلائے ان کے سامنے لکھوائے پھر بھی تبدیل کیا تو تبدیل کرنے والوں کو گناہے جس نے درست وسیعت کی وہ گناگار نہیں یہ وسیعت کرنا کہ فلاں عالم یا فلاں بزرگ میرے جنازے کی نماز پڑھائے عام طور پر علماء نے اس کو نہیں مانا ہے لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی اولاد یا رشتہ دار بدعیدہ ہے اور وہ خلاف شرع آدمی سے آخری رسوم کرائے گا تو پھر رسائل میں ابن دین نے لکھا ہے کہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اہل حق اہل التوحید و سننا ان کا عالم اور امام میرا جنازہ پڑھا لے وفی حکایت ان عجیب یہاں محلے میں ایک میتوئی تھی وہ میرا نمازی تھا اور اینڈ ٹائم پر مجھے کہا گیا کہ فلاں پروفیسر آئے گا اور وہ جنازہ پڑھائے گا میں نے کہا ہاشا وکلا ہم جنازہ پڑھانا دنیا سے زیادہ اچھا جانتے ہیں حق میرا ہے میں پڑھاؤں گا وہ کیوں پڑھا وہ تو یہاں نمازی ہوگا سب میں پڑھاؤں بڑی لے دے ہوئی اخیر میں ان کو کوئی ایک فتویٰ مل گیا میرا اس میں حضرت مولانا حافظ قاری میں افطتاح اللہ مصطفی انہوں نے استفتہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض لوگ اپنے پیروں سے اور باہر کے مہمانوں سے پڑھاتے ہم کھڑے رہے تھے یہ حق کس کا ہے میں نے جواب دیا ہے کہ حق امام کا ہے البتہ اب وہ مہمان محترم مکرم کو امام کہے کہ آپ پڑھا لیں تاکہ مردے والوں کی بھی دلچوئی ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے میں نے کہا میں نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے میں نے کہا کہا آپ مہمان کو اجازت ہے میں نے کہا نہیں دینی ہے نا کہا کیوں میں نے کہا محترم نہیں ہے وہ مہان ہے اگر محترم تو شیخ العدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے آؤ حضرت مولانا رفیع تقی صاحب کو لے آؤ اہل حق تو ہے بنوری ٹون سے کسی کو پکڑ یہ محترمین ہے میں نے کہا یہ تو مہان ہے احترام کا لائق نہیں ہے اس لیے تو اس کو سب میں کھڑا کرنا ہے میں نے کہا پروفیسر صاحب دوسری سب میں چلے جاؤ تاکہ میں تیری شکل نہ دے گی کوئی بات ہے پمم بدل ہوں بادماں سمیا جس نے بدل دی وسیعت بعد اس کے کہ سن چکا تھا پس گناہ اس کے بدلنے کا ان لوگوں پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں ہمارے ایک محترم گرانے میں ایک بزرگ خاتون کا کیفوتگی کی ہو گئی اور اس کو زندگی میں یہ خوف تھا اس کا ایک بیٹا بے دین ہوا ہے اور وہ بدیتی اور مشرکوں کے ہتھے چڑھا ہے جبکہ اس گھر کے تمام لوگوں کے جناز یہاں میں نے پڑھا ہے اور اس میں ان لوگوں کے بعض افراد کی نااہلیت کی وجہ سے اس نارکارا بیٹے نے رخ نہ ڈالا جو مرحوم ماں کو زندگی میں اندیشہ تھا کہ یہ میری موت خراب کرے گا بڑا ظالم ہے پہلے سے کہتی تھی اور پھر بھی الحمد للہ بدکیوں سے نہیں پڑھانے دیا اس مسجد کے امام اتفاق سے بنوری ٹاؤن میں استاد ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ پڑھائیں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ہوتے بدتی محتبہ تو یہ باتیں بھی دنیا میں پیش آتی ہے اس کے لیے میں سینت سے بھر رہا نہیں گھبراؤ تب جب آپ کا مسئلہ غلط ہو اور آپ گمراہی پر ہو کر تو یقیناً ان انسان کو شکست ہے فمن خواہ فم امو سن جنفن او اسمن جو کوئی ڈرتا ہو وسیعت کرنے والے سے جنفن کی ایک طرف وسیعت کر رہا ہے او اسمن یا گناہ کی ساری جائیداد ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو بابا یہ نہیں کرو پیغمبر نے اس پر شہادت کا انکار کیا تھا یا ایسے لوگوں کو وصیت کرتے ایسے کاموں کی جو شران جائز نہیں ہے فاصلہ بے نہ ہو کی ان کے درمیان فلا اسمال ہے یہ تبدیلی اچھی تبدیلی ہے ان اللہ غفور الرحی یہ مسئلہ مکمل ہو گیا یادین منو ایمان والوں کو تبالے کو مسیام فرض کیا گیا تم پر روزہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ روز یہ سیام جو ہے یہ مزدور ہے جسے قیام فرض کیا گیا تم پر روزہ اگر یہ جمع کا سیکھا ہوتا تو پھر کوتے ہوتا کوتے لیکن ایسا نہیں ہے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہے کہتے جوام القلیم الف سے الکلم یہ پر وزن جمع کا یہ بر کلم تو جمع نہیں ہے سر وہ تو مصدر ہے یہی ہی ہے سعد اگر کلم جمع ہوتا تو ہوتا تو لیکن نہیں تو یہ بات جول کلیم لفظ ٹھیک نہیں ہے جوام الم ہے تو یہ گز ہوئی میرا اے ایمان والوں فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لال لقم تتکون تاکہ تم تکوادار بنو ایک تو روزہ فرض ہے اور فرائض کا تعلق اہلی ایمان سے ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی روزہ فرض رہا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ اس کے لیے کلام میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہر سال ترجمہ تفسیر ہوتی ہے الحمدللہ اسی طرح یہ ہی چلتے ہیں اور اللہ پورا فرماتے ہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اور رمضان شریف تو قرآن شریف کا مہینہ یہی آ رہا ہے اس میں تو اور خوش خوش ترس ہوگا نہ چائے نہ ہے نہ پے نہ ٹے ہاں شہری میں ذرا گزارہ کرنا پڑے گا آپ شہری میں اتنا کھائے کہ مغرب تک آپ کو بھوک نہ لگے تو روزہ تو نہ ہوا بوزہ ہوا روزہ ایسا ہو کہ دن میں بھوک لگی رہے اٹھتے بیٹھتے ذوف محسوس ہو لال نقم تب تک ہو تک. تکوا کے خلاف تین چیزیں ہیں زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا تو رمضان شریف میں صبح سے رات تک تو کھانا ہی نہیں ہے رات کے یہ قصے میں اٹھ کے کھانا ہے تو کون کھا سکتا ہے بھائی اور تقوا پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے شب بیداری سے کچھ حصہ تراوی میں کٹا کچھ شہری میں کٹا اور کثرت عبادت سے تو بیس رکعات نماز تک بڑھ گئی ہے بیس رکعات نماز یک دم پوری نماز بڑھ گئی ہے صرف نماز نے قرآن کے ساتھ ختمات کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے اور پھر تکوا پیدا ہوتا ہے رزق سے کنارا کش ہونے سے آئی سوال تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اور کوئی ہر کرنی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ تکوا ہی تکوا ہے لال لگم سکو تکواہ تکوا ہے تیرے ایک آدمی جو کھانے کا بڑا شوقین ہے کوئی جی پورا مہینہ فرمایا ایا مما دود دن ہے گنتی کے ہو سکتا ہے انتیس کا ہو جائے ہو سکتا ہے بدسی چیئرمین کوئی شیطانی کر لے اٹھائیس کا ہو جائے دو اور تین ہی تو ہوتی ہے کبھی کبھی چار میں ہو جاتی ہے ایا مما دود دن ہے گنتی کے یہ نہیں فرمایا مہینہ ہے پورا دن ہے گنتی کے اللہ بہت بات ایک طالب علم گھر سے آیا تھا پڑھ رہا تھا کبھی نکلا نہیں تھا غریب بڑا لاڈلا تھا ماں باپ کا لیکن ماں باپ نے کہا سر لوم میں پڑھو شیخ کی دعائیں لو تب باہر بیٹھا ہوا ہے میں ادھر لیٹا ہوا ہو تو ساتھیوں نے کہا کہ جب اٹھیں گے تو بات چیت ہو جائے گی خاجمین بھی کسی کام سے اٹھے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے آپ باتیں کر رہا ہے وہ یہ مہینہ جس میں آیا ہوں یہ تو ختم ہی ختم حالانکہ دس بارہ شوال ہے دوسرا مہینہ پتہ نہیں سبق شروع ہو جائے گا نہیں تیسرا تو عید کا ہے چوتھے مہینے میں سما امتحان دے دوں گا بس دو یا تین گزرے نہیں ہوں گے پھر سارا ولہ مجھے اس کی معصومیت پر رونا ہے میں نے گھنٹی بجائی کوئی نہیں آئے میں خود باہر آیا اس سے ملا بٹھایا میں نے کہا کیسے آپ وہ چترال کے پہاڑوں سے اتر کے آیا کہتا آپ کا کیسر سن کے والدین نے کہا وہی پڑھنا ہے میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے اللہ اللہ طالب علموں کی بڑی قربانی الحمد للہ وہ فاضل ہوا حالم ہوا ایک جگہ امام خطیب ہوا اب ماں باپ سب کو لے کے آئے بہت خوشی ہے مجھے بہت سنتا ہوں خوش ہوتا ہوں دعائیں دیتا ہوں ایا مما دود وہ یہ رمضان کے روزے تو مہینہ تو روزے تو چند دن ہے گنتی کے فمن کان منکم کو مریض جو تم میں بیمار ہو والا سفر یا سفر پر ہو وہ بابا سفر تو پر ہوتا ہے پر ہوائی جہاز پر بیٹھا نا ادھر مارگلے سے ٹکرایا اور کتنے گھر اجڑ گئے اللہ سب کو صبر وجل دے اللہ ان کو قیامت اور قبر کے عذاب سے بچائے جو اتنا بڑا عذاب سا ہے واہی واہی وائی دنیا دار الغم ہے وہ ہے تو سفر کا تو یہ حال ہوتا ہے بغیر جہاز کے بیس بھی نہیں ہوتا پشاور میں جنازہ ہے بھائی سوات میں بونیر میں تو کیسے پہنچیں گے ہم جہازی ذریعہ ہے نا میں خود ایک جنازے میں جا رہا تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فلائی خراب ہوگی میں نے جان کے اس کو کہا کہ یہ بھی تو ساتھ کہو کہ دعا کر لے یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے کوئی امریکہ برطانیہ کی فلائی ہے کہ آپ چپ ہو جاتے ہیں وہ بند کرتے ہیں اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ ایک بزرگ کے حکم پر درخواست دے کے خوب دعائیں فرمائیں پانچ منٹ کے بعد جہاز بحال ہو گیا دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے دعائیں جانتے نہیں ہیں مانتے نہیں آگے اللہ کا اپنا نظام ہے وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے بس جو کوئی تم میں بیمار ہو فہاں کہتے بیمار سے مراد وہ بیمار ہے اگر روزہ رکھے تو مرض بڑھے یا روزہ رکھے تو یہ مرے بس یہ دو بیماریاں وہ بھی ہے روزے کو نہ رکھنے کے لیے یہ نہیں کہ میں نے پان نہیں کھایا طبیعت خراب ہے بیمار ہوں واہ واہ واہ وا نسواری کہتے مجھے نشہ چڑھ گیا اوالا سفر کوئی گلشن اقبال سے گلستان جوہر جیت ہی مسافر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی غلط تعبیرات اور گلشن والے کورنگی اور اورنگی جیت ہی مسافرین ہو گئے تین مرحلے ایک مرحلہ سولہ میل کا ہے اڑتالیس میل انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم دور جانے والا مسافر کہلائے آگے جتنا بھی ہو آگے سفر پیدل کا ہو بس کا ہو ریل کا ہو ہوائی جہاز کا ہو سفر سفر ہے آ سفر کتنا تم میں دلازا سفر تکلیف کا حصہ ہے فیضا قدو احدکم نحمت ہو جب تم میں سے ایک آدمی اپنا کام کر لے تو فلی تاجل علابی پیغمبر فرماتے گر جلدی آئے سفروں میں خوش نہ ہو زیادہ لیکن سو مو تصف ہو روزہ تو صحت کا باعث ہے بلڈ پریشر اور شوگر والوں کے لیے اکثیر ہے تریاک ہے روزہ بلڈ پریشر اور شوگر کوئی بیماری نہیں بس آر ہو ہے یاد رکھنا میں خود شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہوں مجھے رمضان میں نوے فیصد آرام آتا ہے ہمت نہیں ہے ورنہ ایمان اور علم کا تقاضا ہے کہ میں سال بھر روزہ رکھوں بس فجر سے پہلے تھوڑا سا چکا اب بعض کام شروع افسوس کے پھر سستی بھی آتی ہے جسم بھی قبول نہیں کرتا کوشش کی ہے ایسی کم از کم ہر مہینے میں تین تیرہ چودہ پندرہ چاند کے رکھے جائے من جا بلحسن فلوش روم شروع سے مہینہ بھر کا ثواب مل جائے اللہ سفر سے مراد شرعی سفر ہے مطلق سفر مراد نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہوا یا مسافر ہوا تو فرض رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے فائدہ تم میں نیا مین خر پس گنتی پورا کر لیں گے بعد کے اور دنوں میں وہ آلندگی نہیں اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں عطا کستا استتی ہو فدیتم تو عام مسکین وہ فی دیا کھلائے فی دے تو عام کے طور پر مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کھانا یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا امام السر مولانا شاہ کہتے ہیں یہ آیات ایابی بیس سے متعلق ہے تیرہ چودہ پندرہ اس میں اختیار تھا کہ روزے رکھے یا فی دے اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ رمضان آگے شروع ہوگا جمہور کہتے ہیں کہ عتاقیوتیقوں میں باب افال کا حمزہ سل بیمانہ کے لیے اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے فی طعام و مسکین فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانا ایک مسکین کا کھانا بخاری شریف میں حضرت انس کہتے ہیں زن والہمن۔ روٹی اور گوشت کا سالن نہ مرغ و بریان اور نہ ساگ اور دال وہ کزال کا جو اللہ کا کام خوفزن والا روٹی گندم کی اور گوشت بچیا کا آسانی سے ملتا ہے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا دو یا دو مسکینوں کو ایک ٹائم کھلاؤ اختیار ہے عجیب حکمت ہے آپ کو روزہ رکھنا تھا اور نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے تو اب اس کے بدلے میں اسکن کو کھانا کھلاؤ ان کا پیٹ بھرو روزے کا آپ نے جو نہیں رکھا اس, کا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اوروں کو بھی کھلاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے کی حالت میں پکا کہتے ہیں سباہن و عشان صبح اور رات کو شیری کھلاؤ اور رات کا کھانا فقا یہ بھی کہتے ہیں کہ خوش بھی دے سکتے ہیں یعنی قیمت پیسہ علماء نے آسانی کے لیے کہا ہے کہ فیدیت طعام مسکین ایک فطرانے کے برابر ہے یہ بات تو صحیح گئی ہے ایک فطرانہ آج کل پینسٹھ یا ستر بنتا ہے ہاں؟ لیکن آگے بات غلط ہے کہ سب کو کہتے ہیں کہ بس آپ دندم کے حساب سے دو کلو آٹے کی قیمت دے یہ بات ٹھیک نہیں ہے سو من تمرن ان ساڑھے تین کلو کھجور سوؤ من شعیر ان ساڑھے تین کلو جو سو من زبیب ان ساڑھے تین کلو کشمش پیغمبر نے کہیں نصف سا نہیں کہا سا سا سا تو جانتے ہیں حدیث کی کتابیں سب بازوں میں ہوں گے حضرت ماویہ کے دور اقتدار میں گندم روم سے منگوایا گیا مہنگا پڑ گیا بہت صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر اس میں سے نصف سال صحابہ نے اجازت دے دی بہ اشتہاد معاویہ و اجماع صحابہ نصف سوائے ممبر رہ ہو گیا لیکن ہر ایک کو وزیر اعظم کو بھی لینڈ لارٹ کو بھی اور عام مسلمان کو بھی گندم اور آٹے کی قیمت بتانا اس آجز کے نزدیک صرف بہتر نہیں بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے پیغمبر کی حدیث ختم ہو گئی سوام اعلان اس طرح کرو کہ بھائیو ہو سکے تو ساڑھے تین کلو اچھی والی کجور ہے یا ان کی قیمت دو او بھائیو حدیث کے مطابق ساڑھے تین کلو جو یا اس کی قیمت ساڑھے تین کلو کشمش میوا یا اس کی قیمت لائے لا ہے گورے کے مدرسوں کے سفر آنے ڈیرو نہیں رہی تھا نا نہیں رو بس پینسٹھ روپئے پینسٹھ روپئے پینسٹھ روپئے تو ماویہ کا اوزر تھا مہنگا پڑ گیا تھا گندم ہماری <تصف> پہل سی چیز مہنگی پڑ گئی الحمدللہ <تصف> <تصف> <تصف> <تصف> <تصف> اکثر الوم کے ممبروں میں محراب میں یہ کارنامہ ہیں ہمارے اس محلے میں نصف سے زیادہ لوگ اس طرح فکر دیتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں الحمد یہ ایک تلطف کی بات ہے فمن تتو آ پس جس کسی نے بھلا کیا اور بہتر یعنی ایک مسکین کے بجائے کئی مسکینوں کو کھلایا اور روٹی اور سالن کی گوشت کے سالن اور روٹی کی جگہ پراٹھے اور مرغی کے کورمے کھلائے اور چھ سو اور چھ ہزار بنتے تھے لیکن بیس ہزار دے دیے فمن تتوا ہوا خیر ہوا خیر اللہ اور بہتر ہے رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ ہے فقراء اور مساکین کی حاجت برائی کا مسئلہ ہے خیر خیرات کا مسئلہ ہے ون تسوم و خیر الرقم اور اے بیمار مسافر روزے رکو بہتر ہے تمہارے لیے ان کو تم تالمون اگر ہو تم جاننے والے اور مولانا احتشام الحق صاحب تعوی تھے کراچی میں بہت اچھے خطیب تھے اور عالم خطیب تھے بڑے کتاب جانتے تھے زبردست تو ایک دفعہ ہمیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے گیا جب ہماری کوئی ذمہ داری جمعہ کی نہیں ہوتی تھی تو ہم مولانا کے پیچھے جیکب اپ لائن میں جا کے جمعہ پڑھتے تھے تو رمضان شریف شروع ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا انہوں نے تقریر کی کہنے لگے کہ بھائی روزے رکھو بھانے مت بناؤ روزہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو پسند دے نفس و شیطان کی اصلاح ہو جاتی ہے مومن کے درجات بلند ہو جاتے ہیں پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولانا ہے محترم آپ کی اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اور بڑے دیرینہ مراسم ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ویسے تو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزہ رکھ لو تو بیمار ہو ہی جاؤں آپ کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے مجھے سمجھائے کہ میں گناہ گار بھی نہ ہو جاؤں اور روزوں سے بھی بچ جاؤں مولانا نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں وہ حکایت سن لے تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا یہ لوگ شلوار کو پاجامہ کہتے ہیں تو اس نے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ کچھ لمبا ہے جب موقع ملے تو اس کے پانچ چھ کاٹ کے دوبارہ سی لو پھر خیال آیا کہ یہ بڑی بوڑھی بھول جائے گی تو بڑی بیٹی کو کہا کہ دیکھو یہ پاجامہ جو ہے یہ بڑا سلائے تو جب موقع ملے تو اس کے پانچ چھ کاٹو اور دوبارہ سی لو پھر خیال آیا کہ یہ بھی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے تو بہو کو کہا چھوٹی لڑکی کو کہا اب بڑی اماں کو موقع ملا تو اس نے پاجامے کے پانچے کاٹے اور سی لیے بڑی بیٹی کو موقع ملا اس نے بھی کاٹے اور سی لیے بہو کو موقع ملا چھوٹی بچی کو موقع ملا چاروں نے اپنے اپنے حصے کا کاٹ کے سیا شام کو جو بڑا میاں آیا پاجامہ نہیں تھا اس کی جگہ جام کیا پڑا ہوا تھا مولانا نے کہا کہ آج اگر میں نے کسی اپنے دوست کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی اور اللہ نہ کرے کل مولانا مفتی محمد اپنے کسی دوست کو زکوٰۃ معاف کرے اور حضرت مولانا یوسف بن نوری اپنے دوست کو حج معاف کرے اس وقت یہ سب بزرگ زندہ تھے تو فرمائے اسلام کا جانگیا بن جائے گا جان گیا اللہ اکبر شہر رمضان الزی انزل ان لفل مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن ادلنا جس کو پہلے کہا ادل متقین اب اتنا پڑھنے کے بعد تو وہ عام لوگ بھی پریزگار ہو جائیں گے وہ بیہ نا تم روشن دلیل ہدایت کی ولفر اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی رمضان المبارک میں قرآن آیا ہے اس قرآن کے شکر میں روزہ رکھو سال میں ایک دفعہ اور اس قرآن کو تراوی میں سنو اور اس کو تفسیر میں سمجھو اکثر لڈو ما کر فمن شہیدہ میں نکو من شہ جو کوئی چاند دے کے تم سے رمضان شریف کا پس مسلمان روزہ رکھے فمن شاہدہ فمن ہادارہ جو کوئی موجود رہے رمضان کے مہینے میں اور مہینہ شروع ہو گیا پھل ہو پس وہ روزہ رکھے وہ من کا نہ مرید اور جو کوئی بیمار ہو والا سفر یا سفر پر ہو فائدہ تم میں نہ یا مینوخر گنتی پوری کرے اور دنوں کی یوری اللہ ہو الیسرہ چاہتے اللہ تمہارے لیے آسانی ولا یورید بےکمل ہو سر اور نہیں چاہتے تم کو دقت میں ڈالنا ولی تو ملیں اور پوری کرو گنتی بولے تو کب دراما کم اور بڑائی بیان کرو اللہ کی اس نے تمہیں سمجھ دی ولا اللہ کم تشکر اور تمہیں شکر کرنا چاہیے رمضان مبارک میں دعائیں بڑی اکسیر ہوتی ہیں خالی پیٹ خالی میدان قرآن کے درس اور تلاوت میں مشغول اللہ تعالیٰ کے احکام و خوشنودی کے لیے تیار ٹھنڈا پانی گرم روٹی سالن سب موجود لیکن سوچ بھی نہیں سکتا ویزا سال کئی بادی آنی فنی قریب جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں پس میں بہت نزدیک ہوں سیوتی نے وہ حمات قرآن میں لکھا ہے ایک جماعت آراب نے پیغمبر سے پوچھا اقریب ان رب نہ فنہ جی ہے ام بعید ان ہے رب قریب کے سرگوشی کرے یا دور ہے کہ چل کے, کے پکارے یہ لئی نازل ہوئی رب نہ فنہ جی امبی دون فن دی بادی ہنی اور جس وقت پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں فنی قریب میں نزدیک ہوں تجیب اداوت دا ایزادان قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے ایزا دان ایزا دانی جب مجھ سے مانگے دستگیروں سے نہ مانگے حوصل اعظموں کو نہ دستگیر غو سے اعظم رب العزت ہے فلستی جی بولی بس میری تاج بجا لائے ولیو منو بی اور مجھ پر ہی مان رکھیں لال لم تاکہ یہ کامیاب ہو سکے رشد ارشدو مانا کامیاب ہونا ابتدا میں روزہ اس وقت تک تھا مغرب کے بعد جب تک جاگتے تو کھاتے پیتے آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا بعد صحابہ کام کاج کر کے آئے گھر میں بیوی کھانا تیار کر رہی تھی اور یہ سو گیا پھر اٹھا کھانا بھی کھایا بیوی سے ملاقات بھی کی اس پر یہ آئے تعداد اوہ لل کم لیا میرو رفسولہ دیکھو اگر عمر گلاب ہو تو اندر سے خادم مرزا خادم کا جو نسخہ ہے اشعار کا نوائے خادم وہ لا کے دے مجھے اس میں سے اشعار سنا سنانے اس کے بارے میں ہمارے گزرگ شاعر ہے محلے میں عمر سو سال سے زیادہ ہے لیکن اپنے آپ میرے شگت کہتا ہے تو اس نے بڑی ایک بہترین نظم کہی ہے ان کی کتاب نوائے خادم میں ہے وہ مولوی صاحب لا کے دے مجھے تاکہ میں آج جوش خروش میں سنا دوں ان لوگوں کو وہ کاغذ لے لیا وہ ضروری کہ وہ مت فرماتے یہ کبھی کبھی زو کو شوق سے پڑے تو ہی جو خدا دعا منا جاتے ایمان کی طاقت بڑھے گی حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جمع کرنا بیویوں سے پہلے اجازت نہیں دی صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تو قیامت تک کے لیے اجازت آ گئی تو مرزا صاحب نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ میری غلطی دوسروں کے آرام کا سبب بن گئی گئے ہاں یہ نظم نکالو نا عجیب آدمی ہوتا. نکال کے لانا تھا نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی جو ہے نا وہ بنا ہو گئے حلال کیا گیا تمہارے لیے اور روزے کی رات جمع کرنا بیویوں سے پہلے اجازت نہیں تھی صحابہ کی غلطی سے اجازت آ گئی اور اسی پر ان کے اشعار ہے ہن لباس اللہ تم یہ پوشاک ہے تمہارے لیے آہ کوئی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے جو در پر دون کی رضا ہو گئی ہے روا ہے محبت میں ہر ایک لفظ پسند اس طرح ہر ادا ہو گئی ہے یہ شان کرم ہے کہ ہر ایک نعمت گنانگار ہی کو عطا ہو گئی ہے محبت خدا کی اطاعت نبی کی میری مغفرت کی بنا ہو گئی ہے دکھا کر رہے رائے چشم تو توبہ دکھا کر رہی رہے راز چشمے توبہ محافظ ہوئی رہنما ہو گئی ہے پہنچا جو بندے کی مالک کے در تک بفیز حبیب خدا ہو گئی قریب اتنے مخدوم خادم ہوئے کیوں سے جدائی جدا ہو گئی ہے شیر یہ ہے اصل کوئی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے جو در پر دور کی رضا ہو گئی ہے صحابہ کے نے روزے کی حالت میں یعنی مغرب کے بعد رات کے گھڑیوں میں اپنی اپنی بیویوں سے مجھامعت کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے اجازت دی ہنڈا لباس اللہ تم یہ تمہارا پوشاکے اور تم لباس اللہ اور تم ان کے پوشاک ہاں ہاں ہاں کیا عجیب بات کہیے کیا عجیب بات سر بھائی کیوں لباس میرا ہے جیسے بھی ہے یہ میرا رومال ہے میرا جبا ہے میری عزت ہے ہر شخص کی بیوی اس کی آن بان ہے اس کی عزت و ناموس ہے یہ قرآن کہتا ہے لباس اجوب چھپانے کے لیے خاون کی کمزوریاں بیوی بیان نہیں کر سکتی حرام ہے بیوی کی خصلتیں کمزوریاں خاون بیان نہیں کر سکتا گناگار گا آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ میری شلوار میں سو راخ ہے سوراخ ہے سو راہ ہے کیا بتا رہے آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ میری کمیز کے بٹن ٹوٹ گیا ہے ٹوٹا ہوا بھی آدمی چھپاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس سبحان اللہ شاہ منسور بابا جی جب جوش کے لال ہوئی پر تم جی سڑی سڑی راؤ نو پہر سڑ دلا سوام خاندار اُن لباس الم وان تم لباس برابر سرابر خیال رکھنا چاہیے عالم اللہ کم کم تم تختان فسکم جانتے ہیں اللہ کہ بے شک تم خیالت کرتے ہو اپنے بارے میں میری کبھی کوتا ہو رہی ہے تمہاری توبہ قبول کی وافان کو معاف کیا تم کو فلانبا شروع ہونا بس آ جاؤ بیویوں سے ملو صابر ڈر گئے نا ملنا چھوڑ دیا وب تگارکتب اللہ ہم ڈونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے اشارہ ہے کہ بلیغ جمع وہ ہوتا ہے جس کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہو صرف ایشو عشرت کے لیے جمع کا کوئی معنی نہیں ہے وہ جائز وہ بھی ہے بلیغ جمع وہ ہے جس سے اولاد پیدا کرنا ہو یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے آئے عقل کے کچے بچے تو دس اور بارہ ان نیا جوج ہو ما جوجو مفصدوں پھیلا اکثر حکم نفیرا اللہ قرآن میں فرماتے میں نے تمہاری نفری بڑھائی تھی بچے دو ہی ای اچھے ایک سکول چلا گیا ایک بیمار پڑ گیا ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے بچے تو ایسے کہ ایک بزرگ کاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں بچوں کو لاؤں گا داخلے کے لیے میں نے کہا لے لیا میرے مطلب ایک دو بچے ہوں گے اگلے دن چودہ بچوں کو لے لیا میں نے کہا پورا محلہ جمع کیا کہ محلہ نہیں ہے سب میرے لا الہ الا اللہ حکیم لقمان کے ایک حادثہ میں سو بیٹے پڑے حضرت خالد بن ولید کے متعلق معرفہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے چالیس بیٹے ایک ہی دن میں انتقال کر چکے توبہ اور آنس رضی اللہ عنہ کے دور زیادہ تھے وقت گو ماں کا تب اللہ ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے وہ کلو اور کھاؤ اور پیو حتہ یا دبئی ن القم الخط العبیہ زبن الخیط السود من الفجر یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم کو سفید داغا سیاہ داگے سے یہ وقت فجر ہوگا سفید سے مراد صبح صادق کا بیاض اور سیاہی سے مراد سواد اللیل ظلمات چنانچہ جب صحابہ نے ایسے داگے رکھے جن پر بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ مراد نہیں آسمان کہ روشنی اور اندھیرا مراد ہے فمات اللیل پھر پورا کرو روزہ رات تک فقان استدلال کیا ہے کہ دن پورا ہوتے ہی روزہ افطار ہو جائے گا اور رد کیا ہے جعفریہ کا اور روافذ کا اور امامیہ کا جو دیر کرتے ہیں اللہ دیر کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے عام حالات میں کوئی وجہ نہیں ہے تو اذان کے ساتھ ہی جماعت کڑی ہو جائے رمضان المبارک میں اہل سنت قبل سورات افطار کے قائل ہے ردن علی الجافریہ امامیہ تو اس لیے دس منٹ سے لے کے بیس منٹ تک تاخیر ہو سکتی ہے جماعت میں اس کو تاخیر بے کہتے ہیں اور وہ جو عام سالوں میں منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ دیو, تین منٹ وہ تاخیر بلا برہانن کہلاتی ہے وہ منع ہے اور یہ ثابت ہے اگر فرق مراتب نگنی زندگی ولابہ شروع ہوننا اور بیویوں سے مباشرت مت کرو وہ انتما کے بو نفل مساجد دراحالی کے تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں بھائی مسجد میں موتکف آدمی بیوی سے کیسے مل رہا ہے بھائی تو ہے بیوی آئی اس کو گھسی اٹھ لیا یا یہ کھانا کھانے کے بانے چلا گیا اور وہاں پر بد کر گیا فقہ کہتے بہتر و افضل یہ ہے کہ موتقف میں کھانا کھائے گھر سے آئے لیکن سرکسی نے مبسوط میں اور کاسانی نے بدائی میں اور ابن عابدین نے فتح شام میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا کھانا لانے والا سیر افطار لانے والا کوئی نہیں ہے تو جا سکتا ہے اپنے گھر اس وقت ضروری بات چیت بھی کر سکتا ہے جیسے کہ قبضہ حاجت کے لیے جا سکتا ہے فتح شام میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے علاوہ کئی اور فارغ نہیں ہو سکتے لا یا لفون عادت ہی نہیں ہوتی اور پھر جہاں فارغ ہوتے ہیں وہاں فارغ ہو جائے تو وہ فارغ ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں احتکاف میں بیٹھے چپ کیسے بغیر پراپنڈ کیے منصور بھائی جانے سے پہلے یہاں مجھ سے مل کے جائے یہ مسائل فقہ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ضبط کرو بعض لوگ احتکاف میں تو بیٹھتے ہیں لیکن ان کی کوئی مقرر تاریخ کہیں پیشی کی ہوتی ہے یا کئی امتحان کا پرچہ باقی ہوتا ہے وہ پہلے سے نیت کر لے جا سکتے بعض لوگ یہاں تفسیر میں ہوتے ہیں پھر ان کو آگے جانا بھی ہوتا ہے کئی مسجدوں میں احتکاب کرتے ہیں تفسیر پہ شرکت واجب ہے پہلے سے نیت کر لے دن میں آئے آٹھ بجے پہنچے اور بارہ ایک بجے روانہ ہو جائے اجازت دیے بخار مزید تفصیلات ہمارا رسالہ افسر المسائل و میں دیکھ لی جائے ولاب با شرو ہونڈا مت مباشرت کر عورتوں سے وان مساجے لے کے تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں تو تمام دوائی منع ہے مسجد میں دل حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلاں تک قریب نہ جانا اس کے کزلے کوں بین اللہ آ جاتی بیان کرتے اللہ آئے تھے لن لوگوں کو لال لہم تاکہ یہ پرزگار بنے یہ چار قاعدے اب چوتھا شروع ہو رہا ہے ولا کلو اموال کم بین کم بلبات لے و دودلو اور مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق طریقے سے ناحک طریقے سے بینک کو اسلامی کے دیا بینک کیسے اسلامی ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ پورے جہان پر اسلام نافذ ہو جائے کیونکہ سٹیٹ بینک میں تمام مال بڑھتا ہے اور سٹیٹ بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے وہ کسی سے بھی رقم لے گا تو اس سے سود کرے گا حقیقت یہ ہے کہ بڑے فقاس ہے جو ہمارے دور کے ہمارے محترم ہیں فقی لغزش واقعہ ان کی عصمت نہیں ہے زیادہ نقاب نے وضاحت کی ہے کہ اس سے بچنے میں خیر ہے ایک عرصہ دراز تک وہ بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ بچو اب مقابلے کسی شکل بن گئی ہے تو کتابوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں توبہ اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے اور ایسے بے انصاف بھی ہے کہ اس کی کورس کراتے ہیں خور بنانے کے لیے کورس یہ کراؤ کہ اس سے جان کیسے چھڑاؤ گے یہ کورس کرواؤ کہ اس میں غلطی اور فوش لغزش کہاں کہاں ہے مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے ہلت پیدا نہیں ہوئی اور مت برقرار ہے وہ دلو بھی ہے اور مت پہنچاؤ یہ حرام مال ہاں کے مو کو لتاکلو فری کم نموال سویلیز تاکہ کھالو ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کر کے وان تم تالمون اور تم علم والے ہو جانتے ہو علم والے ہو کہ غلط راستوں پہ چل پڑے یعنی رشوت مت دو حرام مت کرو حرام طریقوں کو جائے تو حلال مت کرو درمیان میں ایک لفظ ہے وہ تدریو بہا ایل ادلا یودری کے معنی آتے ڈول لٹکانا بوکا کو زول کوئی تھا بوکا وہ جو کنویں میں اتارتے ہیں نا پانی بھرنے کے لیے اس کا نام بوکا ہے بوکا اردو میں بھی ہے امیر علی ملی آبادی نے استعمال کیا ہے اور وہ عبدالقادر جو جنگ میں پہلے لکھتا تھا اب کہیں اور گیا اس نے بھی استعمال کیے بوکا تو بات سنو ذرا پیسے رشوت کے طور پر حاکم کو افسر کو اور وزیر کو دینا ایسا ہے جس طرح آپ نے پانی ڈول میں ڈالا اور کنویں میں اتار رہا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے جب پانی جائے تو کنواں فائدے میں ہوتا ہے اور کنویں میں جب کہیں سے پانی آئے تو کنواں ختم ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے بنجر ہو جاتا ہے وتلو بہا ہل حکام کا یہ مطلب ہے جس وقت وہ چار قاعدے تدبیر منزل کے لیے مکمل ہو پائے تو السیاست المدنیہ رعایا کی اصلاح کے لیے اٹھارہ احکام شروع ہوتے ہیں السیاست المدنیہ ملکی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی اصلاح عوام کے لیے بعض یہ چار قائدوں کو سیاست المدنیہ کہتے ہیں اور اب جو ہم اشارہ کرتے ہیں ان کو تدبیر منزل کی اصلاحات کہتے ہیں القواد المنتظمہ لیاست المدنیا اول لی اصلاح تدبیر المنزل الانفاق آیت نمبر دو سو پندرہ یہ اٹھارہ قاعدے ہیں حکم القتال آیت نمبر دو سو سولہ اور حکم القتال فی اشر الحرم آیت نمبر دو سو سترہ انہی ان الحمر وال میسر آیت نمبر دو سو انیس اسلح الاطامہ آیت نمبر دو سو بیس نکاہ المشرکات آیت نمبر دو سو اکیس حکم الجماف الحیض آیت نمبر دو سو بائیس مقصد الوتی آیت نمبر دو سو تئیس ا تظیم آیت نمبر دو سو چوبیس تم لکھو یا نہ لکھو تم پر پڑے گا میں اپنا کام پورا کروں گا تاکہ میری عادت صحیح رہے ال لا دو سو چھبیس آیت طلاق کا مسئلہ دو سو اٹھائیس رضاط کا مسئلہ دو سو تینتیس عدت المتوف ان زوجہا زو دو سو چونتیس حکم الخطبہ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو خطبہ نہ پڑھو خطبہ دو سو پینتیس حکم و تلاد غیر المدخول بہار آیت نمبر دو سو چھتیس تاکید السولاد اقید فی ادائ سولاد دو سو اٹھتیس الوسیت دو سو چالیس حکم المتع دو سو اکتالیس یہ اٹھارہ کے قریب احکام ہے فروئی جو یہاں بیان ہونا شروع ہو رہا ہے یس الگا انل اہل یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں اہلال کی جمائیں چاند گٹتا گٹ گر بڑھتا کیوں ہے بعد صاحب نے پوچھا تھا ماں بال الح لال یب دقی کن مسل خیت سم زی دو ہت یم تلیہ وسط یم ختہ یو بدا۔ اللہ یقال واحد کشم سے سورج کی طرح ایک حالت پر چاند کیوں نہیں رہتا گٹتا بڑھتا کیوں ہے اسی سے اولما سنت نے استدال کیا ہے کہ چاند کا نظام سمجھنا ہجری اور ہلالی یہ اسلامی نظام ہے اور سورج کے جنتری یعنی جنوری فروری مارچ وغیرہ جاننا جائز تو ہے مستحب نہیں آؤ, پسندید ہے پسندیدہ نہیں تفصیلات کے لیے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مخرضی انہوں نے حت و آسار لکھی ہے صبح اس کا حوالہ دیا ہے یہ کتاب بڑے کام کی ہے افسوس کہ ملتی کم ہے مجھے مل گئی ہے ایک چار جلدوں کا نسخہ ہے اب دوسرا محبت دس جلدوں کا ہے پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں یہ گٹتا پڑتا کیوں ہے سورج کی طرح ایک حال پہ کیوں نہیں رہتا کل ہی مواقع تو لن نا سیول حج فرمائیے یہ اوقات کے لیے ہے لوگوں کے لیے خاص کر حج کے لیے اسے لوگ اوقات سمجھے تو آپ کی گڑی پر تاریخ آپ یہ کہیں گے کہ آج چاند کی یہ تاریخ ہے آپ کی گڑی پر انگریزی تاریخ نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے چاند کی تاریخ بتائے آپ مسلمان ہیں اور چاند کی تاریخ مغرب کے ساتھ بدلتی ہے مغرب کے بعد جو کوئی پوچھے تو آپ تاریخ اگلے دن کی بتائیں گے اور سورج انگریز کہتے ہیں کہ رات کے بارہ بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ خاص کر حج جیسے اہم فریضہ ذلحجہ کے پانچ دنوں میں ادا ہوتا ہے نو دس گیارہ بارہ تیرہ وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کا جاننا اوقات سمجھنا ذکا ذلحج محرم سمجھنا جساس رازی نے حکام القرآن میں لکھا ہے یہ واجب ہے واجب ہے پوچھتے आपसे آپ سے چاند کے بارے میں آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے علما دین کہتے ہیں کہ سوال اگر کوئی غلط بھی کر لے آپ اسے ٹھیک کر उनका ان کا سوال جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کٹتا پڑتا کیا ہے فرمائی یہ کام کی چیز ہے اس کو سمجھ لو فضول باتیں رہ رہے رہ رہ یہ لاٹھی کس چیز کی بنی ہے یہ کہاں سے آئی کیا مطلب ہے اس کا یہ لاٹھی سنت طریقہ ہے اخذ الاسام من سنن المرسلین اللہ یہ ان سنتوں میں سے کہ چند افراد بھی عمل کریں اور لوگ خوش ہو ثواب میں گا یعنی کہ دور تصویر والے سارے ہزاروں طلبا ڈنڈے لے کر گیا ہے کوئی ڈنڈ بازی ہو رہی گیا اخذ الاسام من سنن المرسلین میں فقہاں نے یہ لکھا ہے یہ سنت ایک کفای کافی ہے بعض لوگ سمجھتے کہ آدمی گڈڑا ہو جائے چل پھر نہیں سکتا بابا تک تو السالمن ہسوا ہے علیہ السلام بوڑھے تھے ابھی تو حضرت شعیب کے ہاں شادی ہوئی پہلا بچہ اور آیا جنگل میں اور حضرت فرماتے علیہ لے آواؤ بے کام کی چیزیں بڑی یہ اختلاف ہے کہ خطبے میں ہونا چاہیے نہیں لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہو اس کے لیے خطبے میں بھی سنتیں سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں یعنی چاندوں کے بارے میں آپ فرما دیجئے یہ مواقع نکات کی جمع یا اوقات کی طرف وقت کی جمع مصدر بھی ہے مواقع نقاف زیادہ بہتر واضح ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے ولیسل بر اصل تو لیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے جیسے علیہ صلی اللہ ہو بیاح اور وہاں جو منصوب آیا تھا تو وہ مول تھا لسل بر بے انت الو وجو حکم قبل البشر کی تو مابداد کا اسم میں موخر اور یہ خبر مقدم برے سل برانتا تلگی تمن ظہور اور یہ کوئی پوری نیکی تھوڑی ہے کہ تم گھروں میں آنے لگو پیچھے سے ولا کند البرمن تقا لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ سے ڈرے زمان جاہلیت میں حج یا عمر کا احرام باندھنے کے بعد لوگ دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے یہ منع ہے تو اپنے ہی گھر میں پیچھے سے چور کی طرح چڑھتے تھے اب گھر کا آدمی پیچھے کی طرف سے چڑھ کے آئے کتنا برا لگتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ الٹے کام نہ کرنا سیدھے کام کرو نا, کام اچھا کرو بھائی جوتا الٹا پڑا ہوا ہے نظم کا تقاضا ہے کہ سیدھا کرنا میں نے استاد مخترم حضرت بنوری کے جوتے ایسے رکھے ہم اس کا منہ قبل کی طرف کرو اللہ کی تصبیح کر دی حمد جب چل نہیں ہے تو دایا پاؤں آگے کرو جب مچھلی سے نکل نہیں ہے تو بایاں آگے نکالو جوتے میں پھر دایاں پہلے ڈالو جب آنا جانا ہی اللہ نے نصیب کیا ہے تو ہر دفعہ سنت داخلے کا و خروج کا خیال لکو حضر میں لے گئے حسن نظم گھروں میں دروازوں سے آؤ پیچھے سے کیوں آتے ہو وہی طالب علموں کے کپڑے دھلتے ہیں یہی رہتے ہیں یہ ان کا گھر بھی ہے لیکن مسجد کی جالیوں پر ڈالنا اور شلواریں نظر آتی ہیں نیفے نظر آتے ہیں مناسب نہیں گزارش ہے کہ اس میں تبدیلی کر لو ایسی جگہوں میں ڈالو یا تو رات کو دولو لو لگا لو صبح فجر سے پہلے اتار لو اور یا یہ کہ ایسے ڈالو کہ یہاں سے نظر نہ آئے ولے سلبرتا تلبیو تمن ظہور ولا کن نلبر رمن تقا وہ آت البلو تب اور مسجد میں بیٹھ کر بلاوج باتیں جیتیں نہ کیا کرو کم سے کم باتوں سے گزارا کرو اللہ کے گھر کا احترام کرو خاص کر مغرب عشاء کے درمیانی وقفے میں آپ تکرار کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اپنے کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن جب اذان ہو گئی لوگوں کے بھی آنے کا وقت ہو گیا آپ بھی اپنا تکرار روک لیں مطالعہ خاموش کر لیں اور کبھی بھی آتاب کے خلاف نہ کرے و اللَّهَ اللہ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو خوف خدا رکھو گے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں بور جہانے سے اس طرف جا رہا ہوں مسجد سے کیوں جا رہا ہوں ایک طالب علموں کو میں نے بلایا میں نے کہا مسجد سے کیوں جا رہا ہوں اے بارش ہو رہی بہت بارش ٹھیک ہے ازر ہے ذرا پتہ نہیں ہے یا نہیں بڑا معصوم طالب علم تھا بڑا پیارا یہ بارش ہو رہی بہت بارش ہے جب بارش ختم ہو جائے پھر تو صحیح چلو گے کہاں میں چلو انتظار کروں گا آپ آئے ہائے بعضوں کا ازر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں لیکن مسئلہ محفوظ رہنا چاہیے بعض مسائل میں جب میری تنقید قائد اہل حق جمعیت علماء اسلام کے امیر زئیم ملت برادر محترم مورنا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا دونوں نے کہا سیاست اپنی جگہ مسائل مقصود رہے مفتی صاحب کو حق کا چلے مسائل کی حفاظت کا ٹھیک ہے ہم اپنا عذر کا بھی واضح کر لیں گے الحمد للہ فقیر کا بیٹا بھی فقیر ہوتا ہے ان کے پاس دسوں جوابات ہو سکتے تھے ان کے پاس سینکڑوں علماء جواب کے لیے حاضر ہیں لیکن مولانا مسلح انسان قدردان شکر گزار ورنہ مودی صاحب کا کام تو مسائل کی حفاظت ہے سیاسی حضر ہمارا ہے ان کا چھوڑ یہ علم کے گھر سے نکلا ہوا جواب ہے مفسد آدمی اور طریقے سے نمٹتا ہے وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو لال لکوم لَا وقاتلو فی صبی لاہ کتال کرو اللہ کے راستے میں اللہ دینی وہ لوگ جو تم سے کتال کرتے ہیں ولادو اور تجاوز مت کرو ان اللہ حب المعتین بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو جہاد اور کتال ایک اہم فریضہ ہے تبلیغ اپنی جگہ ایک دین کا کام جہادی تبلیغی اور سنا اولجے اور تبلیغی جہادیوں کے سامنے میں رکاوٹ ہے نا بڑے بڑا تبلیغی تھا بڑا کون ہوتا بتا ہے بتائیں اللہ جنہوں نے ملکوں کا وقت لگا ہے اللہ جیسے آپ کہتے ہیں فاضل دارالعلوم دیوبند تو ان کے ہاں جو ملکوں میں جا چکا ہو وہ بڑا تبلیغی تقریر کر رہا تھا وقاتلو فی سبھیل اللہ اللہ کے راستے میں کتا کرو کب کھانا ملے یا نہ ملے گھر والے اجازت دے یا نہ دے نکلو میں نے اس کو ایسے غور غور سے دیکھا میں نے کہا کیا کی ایک دم تبدیل ہو گیا میں نے کہا کہہ سناؤ بجائے تبلیغ کے تیرے ایمان سلب ہو جائے قتال کا مانا تم نے کیا کیا کہ دال کھاؤ بس میں بیٹھ کر اور پیاز کاٹ کے لاؤ تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے صاف کہ یہ تبلیغ اس لیے ہے کہ جہاد کے لیے ماحول بنے لوگوں میں دین آئے عقل سی ذرا اور جہادیوں کو میں نے کہا کہ تبلیغ والوں کے سامنے اکے پکے نہ کرو یہ جی بھی تمہارے لیے نمازی بنا رہے ہیں گلیوں میں گھوم رہے ہیں کچھ کنڈ زویا سو بویا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے نہ کرنے دو پندرہویں صدی ہے تباہی کا زمانہ ہے و قزال ق جناکم ہم اعتدال کے سرحدات پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اللہ قائم رہیں گے ہم نہ انتہا پسندوں کو پسند کرتے ہیں نہ ان کو چلنے دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ قاتلو فیصب اللہ الزین یو کہ تال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں غلط ناجائز اور زیادتی پھر بھی نہ کرو ان اللہ بلم و تدید بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو جو بھی حد سے بڑا اس کو فوراً چوٹ لگے گی بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو سر کے بل گر جائے گا بہت بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو سارا وقت تبلیغ میں گزارے اور غلط تعبیرات کرے خدا کی کتاب کے سامنے مجرم ہوگا وقت مارو ان مشرقوں کو ہے سقفت شفت جہاں ان کو پاؤ وہ من حیث جو ہوں نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے تمہیں موقع ملا ہے مکہ فتح ہو رہا ہے سمرا باندھ کے غربا نے وفطت و شبد بن اور کافر کا وجود مشرک کا ایک فتنہ ہے جس کا برقرار رکھنا سنگین جرم قتل سے بھی بھائی حرم میں کیسے قتل ہو کعبے کے حدود میں کیسے ہو حدود حرم میں کیسے ہو اشور حرم میں کیسے ہو فرمایا جب یہ خود ہی چھیڑتے ہیں البادی و اظلم تو اس فتنے کا وجود ختم کرنا ضروری ہے لوگ الٹے پڑتے پل فتنے تو اشتنے میں جمکاتا یہ دینی جہاد کو فتنہ کہہ رہے کمقل کو دیکھو ذرا آیت کچھ اور کہہ رہی ہے آیت کہہ رہی ہے جہاد نہ کرنا اور کافر اور مشرق کو برقرار رکھنا یہ بیچنا ہے بالکل اکثر استعمال کر رہا ہے یہاں کراچی yeah, میں ایس ڈی اے ملے تھا افضل خان اس نے مجھے کہا ولفت نہ تو اشد میں دلخت میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کو میں نے کہا پورا شریف رکھا ہوا تھا اس کے دفتر میں نے لائے حاشی پڑھا میں نے کہا تم دیکھو تم نے کیا کہا غلط کہا ہے والفت نے تو شد میں نل کا مطلب یہ ہے کہ بے تین کافر و مشرق کا وجود ایک فتنہ ہے تم سستی کر کے کبھی حرام کا ازر کر کے کبھی حدود حرم کا کبھی اشور حروم کا اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہارا اسے برقرار رکھنا یہ فتنہ ہے اور یہ وجود کافر و مشرق کا فتنہ ہے ولا تو قاتلو ہو مند الحرام اور نہتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس ہتائیو قاتلو فی یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں فین کا تلو کتنی صفائی سے بیان ہے پس اگر وہ قتال کرے تم سے فخ الو ہو پھر مارو انہیں کا جزا کافرین اسی طرح سزا ہوتی ہے کافروں کی فین ان پس ف اللہ غفور الرحیم بس اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ دیکھو مقرر اسی کی تائید اور ان سے قتال کرو حت لا تکون فتنتن یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر اور شر کا فتنہ وہ یقون دین اللہ اور دین اللہ کا خالص رہے فہ نند ہو بس اگر یہ باز آئے فلاں دوانہ اللہ الزالمین پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالمین کے ساتھ کئی صحابہ کے نے حملہ کیا تھا ضرورت جہاد کی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جماعتی ثانیہ کی آخری تاریخ ہے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی تو رجب عشر ہوم میں سے چار مہینے حرمت والے ذکا سیلحج محرم اور ادھر سے رجب انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جماعتی استعانیہ کی آخری تاریخ ہے اور نکلی کون سی رجب کی پہلی تو صاحب اگیب دان تھے تاریخ تو دنیا میں ہوتی ہے چاند کا طلو ہونا نہ ہونا یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے اور دین نے ایسی پر نفاذ کیا ہے مگر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے علم غیب اس میں استعمال نہیں ہو سکتا اور صحابہ کو اور نبی کو غب دانی نہیں ہے وہ سے صاف ظاہر ہے فریق مخالف کچھ بھی کرے اس پر صحابہ کے نے قتال کیا جماعت اسانیہ کے آخری تاریخ سمجھ کر شور مچ کیا فرمایا اشہر الحرام بے شہر الحرام حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے اس کی تین تفسیریں ایک تو یہ کہ ہم حرمت کے مہینے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں دوسرا یہ کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ رجب ہے تو ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں تو اشہر الحرام وقع بے حرمت شہر الحرام تیسری تفسیر یہ کہ تم نے بھی کم مہینے لٹاڑے نہیں اور تم نے بھی پیغمبر و صحابہ کو مکے سے نکالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور تم نے بھی صحابہ کو مارتے ہوئے کبھی دیکھا تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے ولہوروماتوں کے ساتھ اور یہ جتنی حرمتیں ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا فمن تدا علے جو کوئی زیادتی کرے تم میں تم پر فا تدو علیہ بم اسلم علیہ گم بس تم بھی زیادتی کر سکتے ہو اس کے ساتھ مانند اس کے جو اس نے زیادتی کی تو زیادتی ہے ہی نہیں مشاکلہ ہے بط اللہ اللہ سے ڈرو وم جان لو ان اللہ مع التفین بے شک اللہ ازگاروں کے ساتھ وہ انفقوفی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں تال کے بعد انصاف کا مسئلہ ولا تلق و بے عیدی نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی جگہ میں بھائی اگر وقت پر خرچ نہ ہو ملک پر ملت پر دینی مدرسوں پر مسجدوں پر تو بے دین غالب آ جائیں گے اور وہ تمہیں بھی دبوچ لیں گے تو تم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے جب خرچ کرتے ہی ہو تو اب والوں کو دو وہ آخسی یہ جا کے اے ڈی والوں کو دیتے ہیں یہ جا کے بتانے کن کن لوگوں کو دیتے ہیں پہ چپے چیپے ویپے بھی نکل آئے اب تو پانی کا سیلاب کیا گزر گیا مانگنے والوں کا سیلاب آ گیا. مانگنے والوں کا سیلاب سرد والے الایا تھا ان کو تو حد بھی نہیں مانگنا گریبوں کو نہیں جانتے پنجاب سے لوگ آئے ہیں وہی وہی نو اور سندھ والوں کے لیے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہے ہمارے سب بھائی ہے سرحد بلوچستان پنجاب سندھ جہاں متاثر ہے وہ حقدار ہے کہ ان کی مدد کی جائے وہ انفکو فی سب اللہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں ولا تلق بے عیدی نہ ڈالو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی جگہوں میں وہ آخسنوں خوب احسانات کرو بھرپور دو ان اللہ محسنین بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں افسریوں کو آفسن یوخسن سے محسنات ہے وہ آسم الحج جبل اللہ پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے نیت کرنے کے بعد تو دونوں فرض ہے لذیم نفل بھی ویسے زندگی بھر میں حج ایک مرتبہ اور عمرہ سنت بوک کرا ہے فین اوکسر تم بس اگر تم روک لیے گئے فمستر من اللہ دی وہ جو آسان ہو قربانی اگر آپ نے حج یا عمرہ کا احرام ہرا اور راستے میں روک لیے گئے اور بے موقع اور بے محل احرام کھولنا پڑا تو تم کو قربانی دینی ہوگی ولا تہل رُوسَكُمْ رو سکوم نہ مونڈو سروں کے بال کو سر کے بال رکھنا سنت ہے چھوٹے چھوٹے لما تھوڑے سے بڑے جما گردن تک لٹک جائے لے وفرا وفرا انہوں نے قانون بنایا جو بھی داخلے کے لیے آئے گا وہ سوفن سفا لا ترافی ہائے علامتا ہم نے قانون بنایا گنجے کو داخلہ نہیں دینا ہے آلو اور انڈے جیسے سر بنا کے یہاں آتے ہیں ہم کہتے خوارج کے لیے نہیں ہے بخاری شریف کلمتان سے پہلے گمراہ اور بے دین لوگوں کی علامت بتائی سیماہم ہوم ایک تصویر ان کی علامتوں کی سرفیل پر صاف کرنا ایسا کوئی وہی لو جرتگور نے سڑے وہ جو بلغمی پیالئی او تھا اور بلگمی پیالئی کہ چائے کلئی بلگمی پیالئی کہ چائے کل گی اور ٹنگ کا پیالئی پگوتوں پما دے گی طالب علم صحیح بالد ہے سنت وہ کہتے ہیں یہ سن کہاں رکھتے ہیں انگریزی رکھتے ہیں تو انگریزی رکھنے کے بعد بطور سزا کے آپ کو گنجہ کیا جاتا ہے کرفیو جو توڑ لے نافرمانی کرے تو فوجی اس کو پکڑ کر اس کا گنجا بنا دیتا ہے آئی سوال تو وہی ڈبل سواری پر پابندی تھی اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا تو اپنے اوپر برقع ڈالا فوجیوں نے راستے میں رینجر والوں نے روک لیے اترو کہ جی آنٹی اگر نہیں آنٹی نے یہ کانڈ آئے ہوئے اس کو اونچی جگہ پر بٹھایا برقے سمیت ڈر لوگ گزر رہے ہیں بعض بڑے زور اور ہوتے ہیں وہ گاڑی سے اتر کے آئیں گے کیا ہو رہا ہے ہے کافیو کے خلاف کیا عورتوں کو پکڑنے لگے یہ عورت جا کے دیکھو نا بہت ہی مستنڈا ہے روس کو مت مونڈو سرو کو حت ابلو الحدیو محلہ یہاں تک پہنچ پایا قربانی اپنی جگہ ایک محرم راستے میں رکا خود نہیں جا سکتا ہے قربانی کا جانور بھیجے بیج جب وہ وہاں پہنچے تو یہ سر منڈوا دے کیونکہ اب احرام کھول نہیں ہے پہنچ نہیں سکتا علماء نے ایسا استدلال کیا ہے کہ حج کے بعد متمدی اور قارین جو دم دیتا ہے ان کی جو قربانی ہے وہ دم کی حیثیت ہے تو یہ پہلے قربانی ہوگی پھر حلال ہوگا تو یہ اطمینان ضروری ہے خواہ بینکوں سے ہو یا ویسے افراد سے ہو کہ قربانی کب ہوئی خدا نہ نخواستہ اگر قربانی نہیں ہوئی اور اس نے بال مونڈے یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو یہ جنایت کہلائے گی فمن کا نہ من جو تم میں بیمار ہو بھی سمر رس یا اس کے سر میں تکلیف ہو ففی دیا تم منسی من بس افید روزے رکھے کے تین دن اوسود کا دن یا وہ سب کا دے اونس روز رکھے ایک سب کا دے دو اونس یا قربانی کر لیں تین صورتیں بنے گی روزہ رکھے تو تین مسکینوں کو دے تو چھ کو دو ٹائم قربانی مینڈا یا بکرا یا گائے اونٹ میں سات وائی سیات فائزہ امین تم پس جس وقت تم امن سے ہوئے فمن تمتہ بل عمرت پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ کر کے فمست سر امین الحج یہ بس جو آسان ہو قربانی مللم جدید جو قربانی نہ کر سکے عجیم و کو قربانی کرنی ہے اس نے ایک احرام کے ساتھ دوسرا جوڑ لیا اللہ اکبر یعنی عمرے سے نکلتے ہی اس نے دوسرا احرام حج کا باندھا ایک ہی سفر میں دو کام کیے تو یہ شخص قربانی کر لے اور اگر نہیں کر سکتا پسیا مسلاث ایامفیل حج تین دن ایسے رکھے کیا آخری دن نو ضلع جو وہ سب آتے جا تم اور سات دن رکھے جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ یہ ضروری نہیں ہے رجا تم کے گھر آ جاؤ وہاں بھی کوئی رہ گیا تو سات دن رکھ لے دل کا اشرۃن کا یہ دس کے دس پورے ہیں غالکل ملم یقن اہلو حاضر المسجد الحرام یہ ان لوگ کے لیے ہیں جو وہاں رہنے والے نہیں ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ تمدو نہیں کر سکتے بلکہ وہ افراد ہی کریں گے یا کران کریں گے اللہ اللہ سے ڈرو والم و جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب والے الحج جو اشورم معلومات حج کہیں حج کے مہینے معلوم ہے حج کے مہینے معلوم ہے یعنی شوال ذیقات اور ذیل کے تیرہ دن دس گیارہ بارہ تیرہ بھئی حج تو آٹھ ذیل کو احرام باندھ دو اور مینا چلے جاؤ نو ذلحجہ کو عرفات آؤ دس ذلحجک کو مینا جا کے بڑے شیطان کے رمی کر لو اور قربانی کر کے جا کے طواف زیارت کر لو نکل گئے ان کے طوف زیارت سے پہلے ہی حرام سے نکل جاتا ہے تو مہینے کیوں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تو استاد حضرت یق مولانا عبدالحنان الحن سے دامت برکاتوں سے تو حضرت نے فرمایا عبادت بہت بڑی ہے گھر سے جانا پڑے گا تیاری بہت زیادہ ہے مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب رمضان شریف سے پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے <سؤال> رمضان سے پہلے یا اللہ کیونکہ رمضان کے بعد شوال میں جو جہاز چلتا تھا اس میں ٹکٹ نہیں ملتا تھا تو غریب مسکین کم پیسوں والے دو چار چھ مہینے پہلے چلے جاتے وقت اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> سے ڈرو والد القاف الحج جو اش اور مانات حج کے مہینے معلوم ہے پمن فروظفی ہند الحج جا جس پر فرض ہوا اس میں حج فلا رفسا نہ وہ جمع کرے ولا فسو کا نہ گناہ کرے ولا جدا لف الحج اور نہ جھگڑے حج کے دوران وطن سے دور ہوتا ہے بیوی ساتھ ہوتی ہے ہر گوشت کھایا جاتا ہے خوش حرم رہتا ہے خطرہ ہے کہ احرام میں کہیں گڑبڑ شن نہ مچائے حج ٹوٹ جائے گا وہ دوسرا حج اگلے سال کرنا ہوگا فسوخ اور بھی بہت گنا ایک دوسرے سے موبائل چوری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ریال چھپا رہے ہیں وہ لا جتا لو جنگ بھی کرتے ہان وہی وہی وہی سمپ جنگ ہی کر سچی سو ماتم ہے بس جنگ جوڑ سب پخترو جنگ سی تو بول پوکھرا تو گول موکھرا حالانکہ دواڑا موکھ رہی کیا نا ایسا یہ شیطان کا دخل ہے جتنی عبادت کی مچی ہوتی ہے شیطان بھی اپنا زور پورا لگاتا ہے ہمارے استاد مختارم مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے یار میرا حج قبول نہیں ہوا کیونکہ میں نے پہلی بھی جنگ کی دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی بے آخری حج کہ میں کور والا روکشی ہوا میں اب تو صبو بھرا تبیاب ماما خیر نے میں گلش ہے سرا مانا خزر روکشی ہوئی ہے خیر جنگ کچھ اللہ الحمدللہ للہ ساجد فقیر نے جتنے بھی حج کیے اللہ قبول فرمائے ایک یا دو میں تو جنگ کی ہے <laughs> لیکن دو تین ہاتھ ہٹ جنگ و جدال کے لیے کچھ بھی کسی نے کہا میں نے نا بس بلتے جواب نہیں دوں بتا بار بار نہیں رہ سکتا الحمدللہ ایسے سے واقعات حیران ہو جائیں گے خود بخود آپ کے پیچھے لڑائی آئے گی آپ کے پیچھے لڑائی آ رہی ہے کمرے میں آ رہی ہے سیون ہو ہے بس نہ تو جمع ہو فکا کہتے جمع کے تذکرے بھی نہ ہو نہ گناہ ہو نہ گناہ کے وجوہات ہو نہ جنگ و جتال ہو نہ اس جیسے ماحول ہو سیاسی باتیں نہ کرے اس میں آدمی لڑ پڑتے ہیں ماتف علومن خیر ہے اور جو تم بھلا کرو گے یا لمح اللہ اللہ اسے جانتے ہیں وہ تزو و دو توش ہے سفر لو ریال لو ڈالر لو خوب لو کیا مالتا خوار خوار بورے. ایسا ہر چیز مہنگی ہمارے حساب سے ہمارے کھا جی چلا گیا تھا تو مرغا پکا ہوا بہترین فل عمدہ پانچ ریال کا اردان ملے پہ لا پندرہ پچہتر اور پچہتر روپئے تو بتانا لوگ ہم نے نہ مدرسوں چپڑا ایک ریال پندرہ روپے کا تھا تو بس لوگ چیزیں ویزے لے لیتے پر جب حساب لگا لیتے پھر پر پریشان ہوتے اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے سب کو وافر عزت نصیب فرمائے حاصل کلام کا یہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے ہم جب حج و عمرہ کرتے ہیں ہم خدا کے مہمان ہوتے ہیں خدا غنی ہے اس کا گھر خزانوں سے بھرا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لیتے تھے ادھر آ پھر مکہ کی گلیوں میں بھیگ مانگتے تھے تو فرمائے وہ توش سفر لو خَيْرَ ازاد تکوا بہترین توشا لوگوں سے نہ مانگنا یہاں تقوا کے معنی ہے عدم و عدم س... و سوال یا نمناس وہ تکو نے مجھ سے ڈرو یا اے اقلوالو لے سارے کم جنا ہو انتب تک فضلم نہیں تم پر الزام کہ فضل اپنے رب کا کوئی چیز یہاں کے بیچی کچھ پیسے خیر ہمارے پشت میں بڑی کہاوت ہے کہ فلاں حج کرنے نہیں گیا سوداگریری کرنے گیا یہ بے بنیاد بات ہے یہاں سے سامان لے جا کے وہاں بیچے وہاں سے کوئی قیمتی چیز اٹھا کے یہاں بیچے اس میں کوئی حرج نہیں نہیں ہے تم پر و بال کہ ڈھونڈو اللہ کا فضل پیزا افط تم میں نہ رفاتن جب اترا ہو رفات سے نوزل حجک شام کو مغرب کے وقت لیکن مغرب وہاں پڑنی نہیں ہے راستے میں بھی نہیں پڑنی مش... فصر اللہ پس اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو ان دل مشاء الحرام مصطلفہ میں مشار حرام نام ہے مصطلفہ کا وسک اللہ کو یاد کرو کماحدا کم جیسے تم کو تو دی و ان کم من بن قبل ہیل من ادال اگر تھے تم اس سے پہلے بالکل بٹکے ہو میں سے تم دو من ہے صوفہ دوناس پھر آ جاؤ جیسے آتے ہیں لوگ وسطی اللہ اللہ سے معافی مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بکشنے والا رحم والا ہے فضا کا تو تم بنا سکا اور جب ادا کر چکے ہو احکام حج فض کر اللہ اللہ کو یاد کرو کا ذکر کم آبا جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو اوشب ذکر یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو یہ حج سے فارغ ہو کے پھر ایک میلہ لگاتے تھے اور اس میں دوسرے کو کہتے تھے کہ میرا باپ اتنا با کمالتا میرا دادا اتنا با کمالتا ہے جھوٹ جھاٹ فرمائے میں فضول باتیں چھوڑو اللہ کا ذکر کرو پبین انا سے میں پس ہوں لوگوں میں سے بات وہ ہے جو کہتے ہیں رب بنا آتِ آتے نہ پھر دنیا ہے پروردیکار دے ہمیں دنیا میں وہ مالا خیرت میں خلاک نہیں اس کا کچھ آخرت میں من خلاق منا من حصہ ہوں میں اقول ان میں بات کہتے ہیں رب بنا آتِ آتے نہ دنیا ہنسنا ہے پروردیکار دے ہم کو بھلا فی بھی بھلا وکلازا بنار بچہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بلائے کلحم نصیب و مما مم کسب یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا ہے اللہ و الْحِسَابِ الحصاب اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے بسکر اللہ حفیظ ایا مما یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں وہ کہاں اس سے مراد ایام تشریح کے پانچ دن نو ذی کی فجر سے شروع ہو کر تیرہ ذیل کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد و زن تک پڑھتے ہیں ہدایات اور قدوری کی رائے یہ ہے کہ خواتین پر نہیں ہے کہتے یہی اصل مذہب ابی حنیفہ ہے مفتابی یہ ہے اور صاحبین کے قول پر فتوا کہ سب پڑھے لیکن مرد بلند آواز سے عورت آہستہ فمن تاجل فی او پس جو کوئی جلدی کرے دو دن میں یعنی رمی کر کے چلا گیا گیارہ و بارہ فلا اسما لے کوئی گناہ نہیں اس پر ومن تاخرا اور جس نے تاخیر کی یعنی تیروی کی رمی بلا اسما لمنے اس پر بھی گناہ نہیں ہے اگر تقوی کا ارادہ ہو و اللہ لا سے ڈرو جان لو ان کو ملے بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے وہ من سم جب کا قلحیات دنیا قلب سوام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويؤلك الحرص والنصر والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خذته الحزة بالإسم فحسبه جهنم ولا بإس المهاد سورة بقراء پہلا حصہ اللہ کی توحید کے بیان پر مشتمل اور متعلقہ خطابات یہود کے ساتھ یا بنی اسرائیل لسکرو پہلے خطاب میں نیام مجملہ دوسرے خطاب میں نیام مفصلہ اور تیسرے خطاب میں نیام مدللہ اس میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور تاریخی کا بخت تھا سورت کا دوسرا مرحلہ آیت نمبر ایک سو ایک سے رسالت کا ہے اور اس پر وارد شبہات اور اس کے جوابات یہ پیغمبر کیسے ہیں اہل کتاب نہیں مانتے جواب نہ بزو کتاب اللہ و یعلمون انہوں نے کتابیں پس پش ڈالی ہے اور بے بیلب بن کے سلوک کر رہے ہیں پیغمبر کیسے ہیں جادوگروں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور داود اور سلیمان جادوگر تھے جواب وہ اللہ کے سچے معصوم صادق پیغمبر تھے ان پر جادو کا الزام اس زمانے کے کفار نے لگایا ہے اور انہوں نے کفر اور سہر و جادو سے ان لوگوں کو بچایا تھا اور اس میں تفصیل پیغمبر کیسے ہیں کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ استعمال کرتے جواب محروم لفظ ہے تو منع کیا ہے یا من الطقر آئنا صاف لفظ کی تاکید آئی وقول الزرنا پیغمبر کیسے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ایت آئی پھر کہتے ہیں اٹھ گئی جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہو وہ جس طرح فرمائے وہی بھیجے اور جس طرح چائے اٹھائے مان ان سخ منا تین سہا نہ یہسوارا اس کو نہیں مانتے جواب وہ ایک دوسرے کو کون سے مانتے وہ کال الت خلل جن تن کا نہ ہُنسوارا دل کا مانی تو برہا من, من کن تم پیغمبر کیسے ہیں حرم شریف سے دور رہے مکہ مکرمہ سے نکالے گئے جواب یہ مشرکین کا بدترین ظلم ہے جس پر وہ سزا کے مستحق ہے ومن ازلم مِمَّمْ مساجد اللہ ایس کرفی ہنسو اصی خراب الاحم ایلو اللہ خائفین لوم ف دنیا کے زین فلا کرظیم پیغمبر کیسے ہیں فلاں فلاں افراد کو ان میں تربد الکٹ کا جواب اللہ اعلان کرتے انسل نا کا پلحق بشیرم و نظیرہ ولا تسل و نصحبل جہیم یہود نسوارا کے رضامندی سے پیغمبر بیٹھنے ضروری نہیں ہے